جی ما سے تنعایا کی تلاوت سماعت فرمائی سب ان کا مختصر تذکرہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کی آیات 70 اور 71 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہا کرو اللہ تعالی تمہارے اعمال صحیح کر دے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاع کی اس نے گویا بڑی کامیابی حاصل کر لی شروع الرحمن کی ابتدائی آیات میں اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا رحمان ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بیان کی قوت عطا فرمائی ان آیات کی تھوڑی سی تفہیم بھی اسماعت فرما لیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی علوم سکھائے ہیں ان میں چوٹی کا علم قرآن ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج انسان ہے اور انسان کی صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت قوت بیان یعنی قوت گویائی ہے جو انسان بول کر یا لکھ کر ادا کرتا ہے یہی وہ قوت ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے کی میں اللہ رب العزت نے فرمایا پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لوٹڑے سے پڑھئے کہ آپ کا رب بہت ہی قریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یا صاحب جوانی ویا سید البشر میں بجحل منیر لگت نوبی نوبی التمل جناب والا ہمارے جو پروگرام ہوا کرتے ہیں ان میں ویسے تو آج کل رواج ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنے پروگرام میں نے کیے ہیں ان میں علیہ وسلم کی محبت کو شامل کرنا باعث سے کر ہوا کرتا ہے اور ابھی کبھی پروگرام میں نعت خانہ بھی ملے تو میں نعت پڑا کرتا ہوں لیکن خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ہماری بہن ایک ناتھ پڑھنے والی ہیں سٹوڈنٹ ہیں ایم بی بی ایس کی رخصات اٹائیے کچھ اٹھائیے نات پڑھیے بشیر خان صا بہت شکریہ آپ بشیر خائیں احباب کا طرف رفتہ رفتہ دوبارہ سے شامل کیا جاتا رہے رہے گا پروگرام میں اور آج کا جو پروگرام ہے اس کی خاص بات ہے کتاب کے نام سے بھی اس کا اظہار ہے بے لاک اور بلاگرس اصل میں یہ ہے کہ صحرا کے جو پھول ہیں جن کو ہمارے میڈیا نے اس طرح سے نہ دیکھا تو عرض یہ ہے کہ گلستان سجائے ہوئے ہیں ہم انٹرنیٹ کی دنیا پر یہاں پر میں سب احباب کو بلاگرس کی طرف سے بلاگرس کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ فون آتے جاتے رہیں گے کیونکہ میں میزبان بھی ہوں تو عرض یہ ہے کہ پروگرام میں آپ کو فارملی خوش آمدید کہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے بلاگرس کا یہ اعداد ہے کہ انہوں نے آپ کو اکٹھا بھی کیا ہے اور محنت بھی کر رہے ہیں نجیب آلے بھائی سے اعتماد کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو فارملی خوش آمدید کہیں پتا چلے کہ کچھ روایت پسند بھی ہیں ہم تھوڑے تھوڑے بھائی آئیے بیس جناب رمضان صاحب کا کہ انہوں نے رمضان سے پہلے اس تکلیف کو منعقد کر کے دکھایا جناب خاور کھوکر صاحب جو ہمارے بہت معزز مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جاپان سے سیدھے ادھر تشریف لائے گجرا والے بھی رہ سکتے تھے اور انہوں نے لاہور کو پسند کیا سب احباب کا جو اس بلاگر کی پروکار تقریب میں آئے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بلاگر ایسوسیشن کی طرف سے بلاگ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ بلاگ کیا چیز ہے یہ ہمارے محترم بہت سارے دوست آ کر اس بات کا تعارف کروائیں گے کیونکہ میں نے صرف شکریہ کے لیے آنا تھا بلاگ کیا چیز ہے اور یہ کون لوگ کرتے ہیں لکھاری اور بلاگر میں زمین آسمان کا فرق ہے لکھاری کے ہاتھ میں ماچس آ جائے وہ ایک مثال ہے باندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو جنگل کو آگ لگا دیتا ہے لکھاری کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو بےچارا کچھ نہیں کر سکتا لکھے گا کڑے گا لاگر ایسی چیز ہے اس کے ہاتھ میں اگر کی بورڈ آ جائے تو وہ دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے لکھتا ہے بکتا نہیں ہے میرا خیال ہے بہت سارا ٹائم ہو جائے گا کیونکہ دو دو منٹ سب کو دینے ہیں اور میں پھر ایک دفعہ سب کا شکر گزار ہوں اس پروکار تقریب میں آنے کا اور پاکستان کالون ایشن کا شکر گزار ہوں بہت شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ آج کا جو پروگرام ہے اس کو تنقید دینے کے لیے اس نے ہماری مدد کی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف کاروس نے تو میں اعتماد کرتا ہوں آئیے گا اپنی نمائندگی میں اظہار के پلیز اور لوگوں کو اعتماد تھے تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میزبان تو رمضان رفیق صاحب ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بھی میزبان ہوں تو میزبان کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ کہ آپ غریب کو پروکار بنایا ہے اپنی آمد سے مجھے یہاں پر موجود سعید آسیف صاحب دیکھ کے مجھے ہمارے جو پاکستان فیڈرل یونین آف کالونسٹ کا فورم ہے اس کی پہلی ورکشاپ یاد آ گئی اور یہ مقبول جان صاحب سعید آسی صاحب انہوں نے اس وقت ہماری رانمائی کی تھی اور اس وقت جب پورے پاکستان سے چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس طرح سے فورم بنائیں گے اور کالم نگاروں کی جو نئے لکھنے وال نئے لکھنے والے ہیں ان کی رانمائی کے لیے کوئی ایسا فارم دیں گے تشکیل جس کی مدد سے جب کوئی اس فیلڈ میں نیا آتا ہے تو اس کو کوئی ایسا سہارا کوئی ایسی مدد نہیں ملتی جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے ہم نے اس پلیٹ فارم کو جب تشکیل دے رہے تھے تو ہماری یہی اس کے پیچھے یہی سوچ تھی ہماری اور الحمدللہ ہمیں ایسے بزرگوں کا ساتھ رہا ہمارے جو موجود مہمان موجود ہیں شہزاد صاحب بھی موجود ہیں بھی ہمارے ساتھ تھے پہلے دن سے تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آج تین سال بعد اس ٹائز پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی موجودگی میں جب میں بے لاکھ کی تار تقریب میں کھڑا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا تھا اس میں ہم کہیں نہ کہیں کامیاب ہیں اس سے پہلے ہم نے کالم پوائنٹ کے نام سے کالم نگاروں کی جو تحریر تھی ان کو جمع کیا اور کالم پوائنٹ کی تاریخی تقریب ہوئی تھی آپ سب کو یاد ہو اسے میڈیا نے بھی کور کیا تو یہ اسی طرح کا ایک جو مجموعہ ہے یہ آیا ہے اور بلکہ رمضان رفیق بھائی نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو کاپی کیا ہے میں نے کہا پاکستان میں ہمیشہ برے کاموں کو کاپی کیا جاتا ہے آپ نے ایک اچھے کام کو کاپی کیا مجھے تو بہت اچھا لگا تو آپ سب کو یہاں پر کھڑے ہو کے میں اس جو ہمارا پاکستان فیڈرل یونین آف کالمنسٹ ہے میں اس کے کارکن اور ممبر کی حیثیت ایس سے آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ ہم آپ کو اگر کوئی ایسا نوجوان ایسا تخلیق کا جسے ابھی تک مشکل ہو رہی ہے جسے ابھی تک کوئی لکھنے کے لیے کوئی ویب سائٹ کوئی اخبار کوئی کوئی چیز نہیں مل رہی وہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں ہم اس کو چھپوانے کے لیے ہم اس کو اگر اس کی اچھی تخلیق ہے ہم اس کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مائک میں آواز وہ زیادہ بہتر آتی ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا کہ ہوں کہ اس مائک کو یہ استعمال کروں اگر آواز کی ملک کچھ زیادہ ہوتی تو بتا دیجیے گا اور بالکل اسی طرح سے دیش کے انداز میں سوپ دیجیے کوئی مسئلہ نہیں تو آج کی اس محفل میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں دنیا کے حوالے سے بھی اور میرے ڈائریکٹر جناب تاریخ صاحب سامع کے درمیان موجود ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف پائے اور ہمارے دوست ہیں جناب اسٹینٹ کمیشنر ہو چکے ہیں لاہور کے ہیں شکریہ صاحب آپ تشریف پائے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہمارے دوست ہیں تشریف پائے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضور میں نام لینا چاہوں تو بے شمار لوگ یہاں سب میں بڑے ہیں تو بہت بڑے بڑے نام رکھتے ہیں بڑی ہیں اور ایسے نام بھی ہیں جن کی آپ نے نہ دیکھ ہیں پونچھ کچھ زیادہ بھی ہے شاید اس پہ کوشش کروں میں شاید ہاں حضور ایسا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جن سے لوگوں نے استفادہ کیا لیکن ان سے آشنا ہی نہیں ہے لوگوں کی ایسے بے شمار نام के کے ہیں آپ نے انٹرنیٹ پر جو اردو دیکھی وہ اردو جو آپ لکھتے ہیں جس کا رنگ نستعلیق ہے جس کی خوشبو ہماری اردو جیسی ہے وہ آخر کس شخص نے بنائی ہے اور آج کی اس تقریب میں وہ احباب بھی موجود ہیں جنہوں نے اردو کو انٹرنیٹ پر عام کیا اردو کے فونس بنائے میں اپنے پاک اردو انسٹالر کا نام سنا ہوگا Uh, جناب سلمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں نام شکریہ تھینک یو ویری شہزاد صاحب کی یہ تعلیم بھی جادے وہ ایک uh, محبت کی رسم انہوں نے ادا کی ہے ایسا ہے کہ پاک اردو انسٹالر کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بے شمار لوگ جو انٹرنیٹ پر اردو لکھتے ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے بلال ایم بلال بھی ہمارے درمیان موجود ہیں uh, میں یہ چاہوں گا کہ بلاگرس کا تعارف ویسے تو تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ہماری دائیں سائڈ پہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ اگر کوئی مس کر دے تو وہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جو بلاگر اس کتاب میں ہیں وہ کچھ باتیں کریں آپ سے لکھنے کے حوالے سے اپنی بلاگنگ کے حوالے سے اس میں میں بہت زیادہ شاید ترتیب کا خیال نہ رکھ پاؤں معاف کر دیجئے گا میرے سامنے جو نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر اسلم رحیم صاحب جھنگ سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں تو ان سے اعتبار کرتا ہوں ڈاکٹر تشریف لائیے اور کچھ اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ ایک آدھ بولے اور شکریہ کہ آپ جھنگ سے تشریف لائے ہمارے اس پروگرام کے لیے اسلم فہیم صاحب آئیے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اور بشرحلی صدری و یسرلی امریتانی کولی اور باب علم دانش کاغذ اور قلم سے بچپن سے قائم رشتہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تختی اور قلم سے جو رشتہ تھا وہ کی بورڈ اور سکرین میں بدلنے کی صورت یوں بنی کہ جب میں نے انٹرنیٹ پر رنگ برنگے بلاگ دیکھے میں شکر گزار ہوں جناب محترم مصطفیٰ ملک صاحب کا کہ جن کی مسلسل تحریک نے مجھ جیسے طالب علم کو اردو بلاگرس کی صف میں کھڑا کیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں آج بھی ایک ایسا طالب علم ہوں جو کلاس کی سب سے آخری رو میں صرف اس لیے بیٹھتا ہے کہ اسے اپنا سبق یاد نہیں ہوتا بس احساسات کی ایک دولت ہے کہ جو خیالات بن کر کرتاس پہ بکھرتی چلی جاتی ہے اور یوں کمپیوٹر کے کی بورڈ پر ٹھک ٹھک چلتی انگلیاں انہیں الفاظ کی صورت دے کر پردے اسکرین پر لے آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ذہن ایک آسودگی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اس لیے کہ ڈھنگ کی بات تو لوگ سن لیں گے ڈھنگ کی بات تو لوگ سن لیں گے شور و غوا کے باوجود حسن اور محترم میرا بلاغ حرف آرزو خواہشوں اور آرزوؤں کو زبان دینے کچھ دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے اور کچھ آپ کی باتیں سننے کچھ پرانے قصے دورانے شاندار ماضی کا تذکرہ کرنے اس دیش اور اس دیش کی گلی کوچوں اور چوکوں چوراہوں اس کی بستیوں اور گوٹھوں میں رسی بسی حسین روایات کا نام ہے گویا محسوسات سے میں کا تک کا سفر حرف آرزو کا عنوان ہے یہ سوال اکثر میں خود سے کرتا ہوں کہ آخر میں کیوں لکھتا ہوں جب یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کیا دل کے کسی نہاں خانے سے ایک آواز جواب بن گبری کہ تم زندگی کی اس چہل پہل میں کیوں گم ہو جاتے ہو تمہاری آنکھیں کیوں ارد گرد کے مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن کے پردوں پر محفوظ کر لیتی ہیں اور کیوں تمہارا تھکن سے چور چور بدن نیند کی آغوش میں اور نیند کی وادیوں میں اتر کر سکون ہو جاتا ہے تب مجھے معلوم ہوا کہ خوابوں اور خیالوں تجربے اور مشاہدے اور سوچ و فکر کو لفظوں کا پیران دے کر قلم و کرتا کے حوالے کرنا میری فطرت کا تقاضا ہے لکھنا میرا شوق ہے جسے میرے کارین کے تبصروں اور ان کی حوصلہ افزائی نے جلا بخشی مطالعے نے مجھے لفظوں کا چناؤ سکھایا تو حالات و واقعات نے اسے شوق کو جنون بنا ڈالا مستقبل میں میں اپنے بلاگ کو کہاں دیکھتا ہوں تو بس اتنی بات کہوں گا کہ اپنا چہرہ ہو ہر ایک تصویر میں اپنا چہرہ ہو ہر ایک تصویر میں فن یہی ہے اور یہی ہے معراج فن بہت بہت شکریہ حضور بہت خوب ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے جناب بلاگر اور بلاگ کا جو سلسلہ کار ہے وہ جاری رہے گا اور میں اعتماد کرتا ہوں ہمارے آئی ٹی کا قلم اور سارا کچھ سنبھالے ہوئے ہیں فخر نویز صاحب سے گجرا والا سے تشریف لائے آئیے فخر اور خوبصورتی سی کچھ باتیں ہمیں سنائیے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فخر نوید ہے اور گجرا والا سے تعلق ہے میرا بلا پاک گلیکسی کے نام سے چل رہا ہے میں نے 2004 میں انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا اس وقت بات ہے نوجو, نوجوان تھے تو زیادہ شوق تھا شاعری کا گروپ چیٹس ہوتی تھیں ادھر شاعری کاپی کرو پیسٹ کرو وہ کیا تھی رومن میں تھی پھر کہیں سے کسی کو دیکھا وہ اردو ٹائپ شدہ شاعری اس نے کاپی کرنا شروع کی اس کی کھوج میں کہ یہ کہاں سے لے رہا ہے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مختلف فورمز دیکھے جہاں پہ اردو پہ کام ہو رہا تھا لہٰذا وہ نوجوانی والے شوق چھوڑ دیے اور اردو کے لیے خدمات جو بھی تھیں کچھ لکھ سکے یا جو بھی کر سکے وہ کرنا شروع کر دیا پھر 2008 میں اپنی ڈومین لے لی اور سائٹ چلانا شروع کی اس پہ پھر اب چونکہ فورمس پہ کسی حد تک لمیٹیشنس تھیں ہم کچھ پوسٹ کر سکتے تھے کچھ نہیں تھے کر سکتے تو اپنی سائٹ بنائی اردو میں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا جس میں ویب سائٹ کا تھا مختلف قسم کا کہ آپ نے کس طرح اس کو اردو میں کنورٹ کرنا ہے یا آپ کو کہاں پہ مسائل آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ گوگل سرچ انجن پہ زیادہ سے زیادہ رینکنگ حاصل کر سکے کہ کوئی تلاش کرے تو آپ کی سائٹ اوپر آئے اس طرح کی کاوشیں ہوتی رہیں رہی اس کے ساتھ یہ تھا کہ معاشرتی جو مسائل ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کون سا ادارہ کیسے یوز کرنا ہے تو کچھ اداروں کو خود یوز کیا ان کے متعلق جو انفارمیشن ملی کہ ہم نے کیسے مہوتسو کو یوز کرنا ہے یا اینٹی کرپشن کیسے یوز کرنا ہے تو اس طرح کی بھی ساتھ ساتھ تحریریں لکھتے رہے تو ابھی بھی میری تو یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی ہمارے اردو بلاگرز ہیں وہ اپنے بلاگس کی ایس سی او کریں تاکہ ان کا جو لکھا ہوا وہ گوگل میں جب سرچ کریں تو وہ اوپر آئے اور ان کی تحریر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ بہت شکریہ فخر،, فخر ان کا نام ہم نے کتاب میں دو، ایک جگہ تھوڑا سا غلط بھی لکھا ہے دوبارہ پھر ہو رہا تھا بڑی معذرت بہت شکریہ بلاگرس کا بلاگرس ہمارے پاس جو تشریف لائے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ وہ آپ سے باتیں کرتے رہے ہوتا یہ ہے کہ لمبے پروگرام کے دوران لوگ بور ہو جاتے ہیں اور جو میزبان پروگرام ہے اس کو کچھ شراستیں کرنی پڑتی ہیں تو مجھے اتنا سا مارجن دیجیے گا کہ اگر میں کوئی لطیفہ سنانے کی کوشش کروں تو اس کے بعد مجھے یہ نہ کہنا پڑے یہ مذاق ہے اس کو مذاق میں لیجئے گا آ, تاکہ جو ماحول ہے وہ کچھ ملا جلا سا رہے آ, ہمارے پاس جو اگلے بلاگر ہیں اور جناب والا وہ تشریف بڑی دور سے لائے, لائے ہیں ریگستانوں کے پاس سے مجھے ابھی تک نظر پڑ نہیں رہی کہ کہاں پر بیٹھے ہیں تو بہت خوبصورت لکھتے ہیں بڑا اچھا لکھتے ہیں آ, ای بکس جو انٹرنیٹ پر بنائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کام کر رکھا ہے اور آپ کو ای بکس جو ملتی ہیں آپ اس کے بنانے والوں میں بانیان میں سے آپ کو کہہ سکتے ہیں جناب مترم ریاض شاہ صاحب پلیز تشریف لائی رمضان تقریب کوئی بھی ہو چاہے شادی کی ہو یا حلف برداری کی سب سے تکلیف مرحلہ جو ہے وہ تقریب سننا ہوتا ہے مجھے بلاگرس کی تو میں اس کو مختصر ٹو دا پوائنٹ رکھنے کی کوشش کروں گا بلاگرس کی پہلے بھی یہاں پہ تقریب ہوئی جیسے پہلی اردو بلاگر کانفرنس ہوئی اس کے علاوہ کراچی میں کانفرنسز ہوئیں اس کے علاوہ جو ہے مختلف ایونٹس ہوتے رہے مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ اس ایسے ایونٹس میں شرکت کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس خوشی کی وجہ میں یہ کہوں گا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے اور اس وقت سے ہے جب اردو انٹرنیٹ کے اوپر ابھی ظہور پذیر ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اپنی بات میں ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اردو کے سلسلے میں کیا, کیا کیا ہے کہ جس صورت میں اردو اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے یہ 99 میں تقریباً اس وقت یونیکوڈ فارمیٹ آ چکا تھا لیکن پاکستانی اخبارات سالے وہ سکین کر کے نیٹ کے اوپر ڈالے جاتے تھے اور اس کو ڈائلیکٹ سپیڈ ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ آ, وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتا تھا اس وجہ سے لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے تھے اس کو ضرورت تھی کہ جو یونیک سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر اردو کو لے کے آیا جائے اور اس سلسلے میں فنی مشکلات حائل تھیں اور ایسی فنی مشکلات کو یا تو گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کے حل میں مدد کر سکتا ہے کوئی یونیورسٹی کر سکتی ہے کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن کر سکتی ہے لیکن آ, اس وقت کوئی بھی ادارہ کسی بھی سطح پہ اس کو کر نہیں پا رہا تھا چنانچہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے ایک صاحب تھے انہوں نے ایک اردو ٹیکسٹ باکس بنایا تھا اور اس ٹیکسٹ باکس میں اردو ٹائپ کر کے آپ کاپی پیش کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد ہمارے مدرم نبیل صاحب تھے انہوں نے ویب کے اوپر ویب ٹیکس ایڈیٹر بنایا تھا اور ویب ٹیکس ایڈیٹر ویب کے اوپر لکھنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے اس کے بغیر آپ ویب کے اوپر اردو نہیں لکھ سکتے انہوں نے وہ بنایا اور وہ مختلف ویب سائٹ میں وہ انٹیگریٹ ہو سکتا تھا کہ وہ بہت ساری سائٹس کے اوپر وہ ہوا اور آج بھی الیکشن کمیشن کی جو سائٹس ہیں اس کے اوپر وہ ویب ایڈیٹر چل سک چل رہے ہیں اس کے علاوہ اردو فارٹس بنائے گئے کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ نسعالی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس وجہ اردو فونٹس بنائے گئے اور کئی سالوں کی محنت لگی مثلا شاکر القادری ہیں آ, انہوں نے تقریباً دو سال لگا کے تاج نسطعلی بنایا اس کے علاوہ جمیل نوری نسطعلی بنایا جو ہمارے ایک بلاگر تھے انہوں نے اس کے علاوہ بھی کی بورڈ لے آؤٹ اس کے علاوہ ایگریگیٹر اور یہاں آ, پہلے ذکر ہوا آ, ایم بلال ایم کا کہ انہوں نے سب سے ایک اہم قدم اٹھایا اور وہ یہ تھا کہ کمپیوٹر کے اوپر اردو انسٹال کرنے کے لیے عام صارف نہیں کر سکتا تھا کہ اردو میں انیبل کیسے کروں جس سے میں اردو ٹائپ کر سکوں انہوں نے اس مرحلے کو آسان کرتے ہوئے ایک انسٹالر بنایا تاکہ پروگرام انسٹال کیا جا سکے بحث دو سے تین کلک میں اردو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ریڈی ہوتی ہے ٹائپ کرنے کے لیے ود نسلک فاٹ اور ان کا وہ انسٹالر لاکھوں کی تعداد میں ڈاؤن ہوا ہے اور میں یہاں میں انڈیکیٹ کرنا چاہوں بہت ساری مشہور ویب سائٹس اس وقت جو انسٹالر ڈاؤن لوڈ کے لیے اپنے صارفین کو پیش کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ انہی کا ہے لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی سائٹ ان کو کریڈٹ نہیں دے رہی کہ یہ انسٹالر ان کا بنایا وہ استعمال کر رہے ہیں مغربی ملک میں کوئی بھی پروڈکٹ کسی کی استعمال کرتا ہے تو وہ کم از کم یا تو لائسنس کا لحاظ کرتا ہے یا پھر یہ کہ ایٹ لیسٹ اس کو کریڈٹ ضرور دیتا ہے کوئی تصویر بھی ہم کسی کی استعمال کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور میں یہاں پہ اس کو استعمال کر رہا ہوں بس دو منٹوں نہ صرف فونٹس بنائے بلکہ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ لینکس کو اردو کے اندر منتقل کر دیا پاک لنکس کے نام سے اس وقت بلکہ دو تین سال ہو چکے ہیں لنکس پورا آپریٹنگ سسٹم ڈاؤن کے لیے دستیاب ہے اس کو کوئی انسٹال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی میں آپ اپنے کمپیوٹر میں سی ڈالتے ہیں اردو کے اندر پورے کا پورا آپریٹنگ سسٹم آپ کے لیے موجود ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کریں سی باہر نکالیں اور اس کے بعد اپنا استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایسے لوگ جو انگریزی نہیں جانتے وہ بھی کمپیوٹنگ میں مدد لے سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں موضوعاتی بلاگنگ شامل ہے مثلاً اس وقت ہمارے ایک بلاگر علی حسان ہے اگرچہ وہ افسانے بھی لکھتے ہیں وہ آ, مزائیہ مضامین بھی لکھتے ہیں لیکن وہ جو پاکستانی پرندے ہیں ان کی کیٹالاگنگ کر رہے ہیں اور یہ کام پاکستان میں یا تو چال کے ایک ہے انہوں نے کیا ہے کسی حد تک ان کی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے لیکن انہوں نے پوری دنیا کے چڑیا گھر جو تھے تقریباً ان کو ملکوں گھوم پھر کے ان کی تصویریں لی ہیں پاکستان کے پرندوں کی یہ سب کیٹلاگنگ کر رہے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ وہ موجود ہیں اور میرے خیال میں یہ وہ کام تھا کہ جو نظر انداز ہوا ہوا تھا میری ابھی رمضان عفیک سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں کے جو درخت ہیں جو جڑی بوٹیاں ہیں جو ایسی چیزیں جو معدوم ہوتی جا رہی ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے بچے دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں بہت سارے پرندوں کی نسلیں کے نسلیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو محفوظ کرنا ضروری ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں خبر فوقر صاحب یہ اردو بلاگنگ کے بنیاان میں سے ہیں دو چار سے یہ لکھ رہی ہیں اور گلوالا کے گاؤں تلونڈی سے آ, مطلب آ, بہت زیادہ فارول تعلیم ہونے کے باوجود, نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اظہار کا جو سلسلہ ہے غم روزگار کے باوجود اپنا اس کو جاری رکھا ہے اور ابھی بھی ان کا بلاگ جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں ان کی ہمت کوشش اور محنت کو دیتا ہوں فحق فحد کہر آ, کراچی کے بلوگر ہیں اس وقت پاکستان کی واحد اردو ویب سائٹ جو کرکٹ کے حوالے سے اپڈیٹڈ ہوتی ہے جو کرکٹ کے حوالے سے سکور، رزلٹ کارڈ بلکہ ان کی تو ابھی تو اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی موجود ہے اور یہ نان پرافٹ ہے اس سے وہ ان کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی وہ محض شوق کی خاطر یہ کر رہے ہیں اور محض اردو دانوں اور اردو کی محبت کے لیے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی یہاں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ آپ اردو سے محبت کرتے ہیں اردو ہماری پہلی محبت ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں صرف یہ کہوں گا کہ جب بھی اردو کے مفاد کی بات ہوتی ہے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں گئے چاہے گوگل اور ایپل کو یہ قرارداد پیش کرنے کرنی ہی ہو ان کو پوش کرنا ہو کہ ہماری اردو لینگویج کو آپ اپنے فونز میں شامل کریں تو اس صورت میں تحریک چلاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں چنانچہ ان جن کی تحریک پہ جو ہے وہ ایپل نے اردو کو اپنے فون میں شامل کیا ہے اور ابھی اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس میں میں ان کو ان سب کو اردو کی سپاہی دانش کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی ریکگنیشن کے وہ یہ کام کرتے آئے ہیں اور ان کرتے رہیں گے نسی اور ہمارے درمیان موجود ہیں یہ سفر نما نگار ہیں انہوں نے تقریبا خاتون ہونے کے باوجود پاکستان کے وہ تمام ڈیسٹینیشن ٹریول ڈیسٹینیشن جو ہیں وہ دیکھ رکھی ہیں جو شاید ہمارے بہت سارے مرد حضرات نے نہیں دیکھ رکھی بلوچستان کے وہ علاقے مثلا تولا آئی لینڈ جو اور مہاراج سے تقریبا 45 فائیو سمندر کے اندر ہے وہاں جا کے دیکھا اور وہاں پہ سکندر کا ایک جنیل بھی وہاں پہ گیا تھا اور یہ وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا اور ہندو مذہب میں وہ ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے تو میں اپنے بلاگر سے یہ کہوں گا کہ مجھے آپ کا ساتھ ہونے پہ آپ کے ساتھ ہونے پہ فخر ہے اور مجھے آپ کے ساتھ تعلق پہ فخر ہے جتنا ہم کر چکے ہیں یہ بہت ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے ابھی یہ چیلنجز اور درپیش ہیں کیونکہ اس کام کو اردو کی ٹیکنیکل ترویج جو ہے اس کو کوئی ادارہ نہیں کرے گا اس کی آپ مثال یہ دیکھ لیں کہ اس وقت آن لائن اردو کی ایک ڈھنگ کی اردو سے اردو کی ایک ڈھنگ کی ڈکشنری موجود نہیں ہے یونیکوڈ میں अगरचे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक रखी हुई है लेकिन वो ना नामकम्मल है वो मुकम्मल नहीं कर पाए जहां प्रोजेक्ट छूटा वो छोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट ने एक दफा फंडिंग की फास्ट यूनिवर्सिटी को उन्होंने टेस्ट स्पीच इंजन बनाया और जो ही वो फंडें खत्म हुई वो प्रोजेक्ट वहीं के वहीं ठप होकर रह गया है तो इसमें आप लोग जो हैं वो इसको और आगे लेके जा सकते हैं आप लोग जो हैं वो मसलन एक उर्दू लुगत का डोल डाल सकते हैं आप लोग जो हैं ویسٹ ملک میں موبائل فون کے اوپر ابھی ابھی لوگ جو ہیں موبائل فون کے اوپر آ رہے ہیں موبائل فون کے اوپر اردو کو لا سکتے ہیں ای بکس کے ذریعے اردو کے جو ویب فونڈس ہیں ان کے ذریعے اور آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو میرا نہیں خیال کہ اور کر سکتا ہے اور یہ میرا پچھلے آٹھ 10 سال جو میرا میں نے دیکھا ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ وہ یہ کے علاوہ کو اور نہیں کر سکے گا نہ اس کے کرے گا اردو کا تعلق اس وقت معیشت سے جڑا ہوا نہیں ہے اور جب کسی زبان کا تعلق معیشت سے نہ جڑا نہ رہے تو وہ اس کا مقدر ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایسا مطروب ہو جاتی ہے میرا بیٹا گھر میں اردو کی کتابیں بہت ساری ہیں وہ ان کو نہیں پڑتا کیونکہ اس کی انٹرٹینمنٹ جو شروع ہوئی ہے وہ انگریزی میں شروع ہوئی ہے اس کے چاروں طرف انگریزی ہے وہ ٹی وی پہ انگریزی دیکھتا ہے وہ گیمز کے اندر اس کے لیے انگریزی ہے اس کا فیوچر انگریزی میں ہے وہ انگریزی سے محبت کرے وہ اردو سے نہیں کرے گا ہمارا کام ہے کہ ہم اردو کو ان تک اس طریقے سے پہنچائیں کہ وہ اردو سے اسی طرح محبت کریں جس طرح ہم نے اپنے بچپن میں اردو سے محبت کا آغاز کیا تھا شکریہ بہت شکریہ حضور ایک نشست میں اتنی زیادہ سنجیدہ باتیں سننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بہت ساری کتابیں جو ریاض شاہ صاحب نے فرمائی ہیں وہ ہماری قبل ہیں ان کی تفصیلات جتنے بلاگرس کے نام لیے ہیں ان کے رابطے اس میں موجود ہیں ان کے لنکس موجود ہیں آپ ایک کلک کریں اور وہاں تک جا سکتے ہیں. جب میں ایشو میں بات کر رہا تھا کہ جو محفل ہے ذرا اداس نہ ہو پائے ہماری خوش قسمتی ہے کہ محفل کو خوش نما اور خوش رنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس جنہیں میں بہت عرصہ تک آپ میں بہت سارے دوست کوئی خاتون سمجھتے آئے ہوں گے یا تھوڑا سا جو انٹری ہے آف دی آؤٹ آف ہے لیکن ہمارے مہمان کی کچھ مصروفیات کی بنا پر میں ان کو پہلے لانا جا رہا ہوں تو آپ نے سنا ہوگا گلے نوخیز اختر تو نوخیز سے ہم وہ نوخیز کلیاں وہ باغ باغ کلیاں ہوں کچے رنگ کی ہلکے رنگ کی بھیجنا ہے کم سن کے واسطے ہے کچھ ایسا سلسلہ ہوا کرتا تھا تو یہ دیکھیے جناب گلے نوخیز اختر صاحب آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمنی. एक दफा वसी शाह है हमारा आप जानते हैं बड़ा अच्छा शायर और दोस्त बड़ा अच्छा तो एक दफा मुझे कहने लगा कहने लगा जब तक मैं तुम्हें मिला नहीं था मैं तुम्हें औरत समझता रहा हूं तो मैंने कहा वसी जब तक मैं तुम्हें नहीं मिला था मैं तुम्हें मर्द समझता रहा और एक, और इतफाक देखिए दोनों गलत साबित होगी हमारे एक दोस्त हैं उन्हें कोई चीज पसंद आए तो वो उसके शुरू में दी लगा देते हैं डी एची दी यानी उन्हें अगर उनकी पसंदीदा फिल्में दी मौला जाट दी पीके, दी बेवाच और इसी तरह उनकी पसंदीदा जो खाने हैं वो हैं दी दाल माश दी भिंडिया दी करेले जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने ससुराल वालों की आओभगत देखकर تو انہوں نے سسرال کو کہنا شروع کر دیا دی سسرال تو جب کہیں بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میں دی سسرال کی طرف ہوں دی سسرال آیا ہوا ہے یہ میں کھڑی دی سسرال کی طرف سے مجھے ملی ہے تو شادی کو ان کی ہو گئے کوئی پندرہ سال اب اب صرف اتنی چینج آئی ہے کہ وہ اب دی سسرال میں دی جو ہے وہ سسرال کے بعد لگاتے ہیں تو اس یہ کتاب بھی مجھے دی بے لاک کہنا پڑے گی کہ اتنی یہ اہم کتاب ہے اور مجھے تو سچی بات ہے یہ میں نے اس کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ بلاگ بتا گیا ہم نے تو ساری زندگی سنا بے لاک بے لاکھ تبصرے یہ آصف صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بے لاک تبصرے کیسے ہوتے تھے لیکن لکھنے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کالم نگار نہیں ہوتے تھے پھر کالم نگار ہونے لگے پہلے کالم نگار اینٹ کھو دو تو کالم نگار نکل آتا تھا اب اینٹ نہ بھی کھودیں تو وہ خود ہی کھرچ کورج کے نکل آتے ہے یہ اپنے اندر کی ہماری کچھ صلاحیتیں ہیں جنہیں بلاگ کی شکل میں ہم نے دریافت کیا ہے میرے بے شمار دوست ہیں جو اب بلاگ لکھتے ہیں اور بلاگ کی جو تعریف میں نے اس میں پڑھی ہے وہ تو میرا خیال ہے نہ ہم اس تعریف پہ پورا اترتے ہیں نہ کالم نگاری کی تھی اس تعریف پہ بس بلاگ ہے آپ کچھ لکھ دیں کچھ ایسا جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں और जो पढ़ना चाहते हैं अब मतलब मेरे एक दोस्त हैं वो हमेशा उनका यही नुकता नजर होता है कि मैं जो रात को जब सोता हूँ तो मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक मैं कोई किताब ना पढ़ लूँ तो मैंने एक दफा चेक किया तो मैंने उनका कहा दुरुस्त पाया उन्होंने रियाजी की एक किताब रखी हुई थी अपने पास सराहने वो नींद की गोली का काम देती थी जब उन्हें नींद नहीं आ रही हो तो वो किताब पढ़ते थे सो सारी जिंदगी उन्होंने अपने पास एक किताब रखी सोने के लिए بلاگ کا فائدہ یہ ہے کہ اب جیسے ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے کہ آن لائن بلاگنگ میں اتنا ہمیں مارجن مل گیا کہ ہم بولڈ بات کر سکیں تو انٹرنیٹ میں جو کچھ آ رہا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ ہم اپنے ٹی وی جو ہے اس پہ اتنی بولڈ بات نہیں دے سکتے میرا کیونکہ تعلق میڈیا سے ہے ٹی وی پہ ہم ایسی بات نہیں دے سکتے کیونکہ ٹی وی امومنٹ ٹی وی لاؤنج میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور سارا گھر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ تک ہمارے موبائل اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے اور دس بندے اسے بیٹھ کے مل کے دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک پرائیویسی ہے اس لیے اسی پرائیویسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلاگ میں ہم تھوڑی بولڈ بات کر جاتے ہیں اور کرنی چاہیے کوئی ایسی بات نہیں تو آج کل جو بلاگ لکھے جا رہے ہیں انہیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی ذہانت میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کچھ جملے مجھے ایسے سننے کو ملتے ہیں بلاگ میں مثلا پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک جملہ لکھا کہ تعلیم اگر آپ پہ اندر اتر جائے تو آپ سادہ ہو جاتے ہیں سر سے گزر جائے تو آپ فیشنیبل ہو جاتے ہیں تو یہ خوبصورت جملہ بلاگ کی شکل میں مجھے پڑھنے کو ملا اور جو آج کل بلاگ لکھے جا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا دیکھیں ہم شروع سے ہی ہمارے رائٹرز کو ایک مسئلہ رہا کہ وہ ایک موضوع کم سے کم دو صفحات تک لے جانے کی صلاحیت اکثر میں نہیں ہوتی تھی ہم جب کچھ چیز لکھتے ہیں جو پروفیشنل رائٹرز ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹو دی پوائنٹ رہیں اس پوائنٹ کے ساتھ ساتھ چلیں لیکن بلاگ نے یہ سہولت دی کہ اگر آپ کسی ایک ایسے موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس میٹیریل کم ہے مواد کم ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو قید نہیں ہے صفات کی قید نہیں یا لمبائی کی اس کی قید نہیں آپ اسے چاہیں تو ایک صفحے میں آدھے صفحے میں اسے بیان کر سکتے ہیں اور ریسنٹلی جو بلاگ لکھے جا رہے ہیں یعنی کل میچ ختم ہوا اور دس منٹ کے بعد بلاگ حاضر تھے میچ میں اور بلاگرس کی کتاب شائع کر دینا یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کالم کالموں کی کتابیں دیکھی افسانوں کی کتابیں ناول کی بلاگرس کی کتاب کا شائع ہونا اس بات کی دلیل ہے اور یہ جو یہ لفظ لکھا یہ میں راستے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ میں بولوں گا وہاں پہ بےلاگ اس کا نام بھی بہترین ہے اور ہم اسے یہی کہیں گے کہ یہ ہم نے اردو سے لیا انگریزی والوں نے اسے بلاگ کہہ دیا ہم اسے بےلاگ کہتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ اس طرح کی کتابیں اور بھی آئیں تاکہ پڑھنے لکھ اور بنیادی جو چیز مجھے مزہ آیا اگر بلاگ میں بے شمار اکثریت بلاگ اسی طرح لکھے جا رہے ہیں جس میں تنگ اور کی یا ہے اور یہی آمیزش آپ کو کسی چیز کو پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے ایک ہمارے دوست تھے انہوں نے بڑے سیریس تحریریں لکھا کرتے تھے یعنی بات کو اچھی خاصی مطلب کسی کی شادی کا قصہ بیان کرنا ہے تو اس قدر سیریس انداز میں بیان کرنے کے آپ کو پڑھنے کو دل نہیں کرے گا لیکن ان کی نسبت ایک اور صاحب تھے وہ اگر آپ کو الجبرے کا سوال بھی سمجھاتے تھے تو انہوں نے اس کا انداز اس طرح سے رکھنا ہوتا تھا کہ آپ کو فوراً سمجھ آپ ہمارے پاکستانی معاشرے کا جو المیا ہے المیا تو نہیں خیر اچھی بات ہے کہ وہ خواتین میں کافی دلچسپی رکھتی ہیں تو انہوں نے ایک بلاگ لکھا جس میں انہوں نے یہ خواتین کی غیرت کے حوالے سے غیرت کے نام پہ خواتین قتل ہو جاتی ہیں یہ فلام تو انہوں نے مجھے دکھایا کہنے کے دیکھیں کیسا زبردست ہے آخر غیرت تو ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں اور ہم پنجاب کے لوگ ہیں پنجاب کی غیرت مشہور ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ عورت کو قتل نہیں کرنا چاہیے ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی غیرت کچھ چیز ہوتی ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آسی صاحب میں نے کہا اگر آج کی عورت بھی غیرت کے نام پہ قتل کرنا شروع کر دے ایک پاکستانی نہ چین سارے مرد مارے جائیں ٹھیک ہے یہ سہولت یہ سہولت ظاہری بات ہے بلاگز میں بہت زیادہ اس پہ لکھا جا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل پاس پاس ہوا ہے اس میں پنجاب اسمبلی میں رات میں سن رہا تھا ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جملہ کہا کہ پنجاب کے مردوں کا مستقبل خوفناک نظر آ رہا ہے اسی طرح مفتی نعیم صاحب نے کہا کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہم عورتوں کو ماریں ہم ان پہ تشدد کریں ہم انہیں گھر سے نکال لیں ہم انہیں گالیاں دیں اور اس پہ ہمیں کوئی روکے اس سے بڑی غیر شرعی حرکت کوئی نہیں ہو سکتی تو ان بلاگرس کو جنہوں نے اس کتاب میں اپنے سارے بلاگ شامل کیے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے فروخ شہباز وڈائچ بدر سعید اور دوست رمضان رفیق صاحب خاور کھوکھر صاحب ان کو مبارک مبارکباد بھی انہوں نے ایک ایسی طرح ڈالی ہے اس کی بلاگرس کے لیے کہ اب بلاگرس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ وہ صاحب کتاب ہے کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہر کوئی لکھ سکتا ہے اس کتاب میں کوئی کوئی چھپ سکتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مبارکباد बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच हमारी निशिस्ते कुछ कम पड़ गई हैं आ, हमारे महल्ले की मस्जिद में ऐसा होता था कि जब नीचे जगह गुंजाइश कम रह जाती थी तो बच्चों से कहते छत पे चले जाए तो जो बच्चे हैं जना वो सीढ़ियों पर आस्ता आता चलना शुरू कर दे मेरा भांजा वहां खड़ा है डॉक्टर है तो बच्चों को आहिस्ता आिस्ता भूल बेटा تو جناب پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں میں بلا تاخیر بلانا چاہوں گا آؤٹ اسپوکن کے نام سے بلاگ لکھتی ہیں کراچی سے تشریف لائی ہیں آ, جناب مبترمان نسری غوری صاحبہ کراچی کی نمائندگی بیسکلی کر رہے کر رہی ہیں تو تالیاں جناب ان کے لیے السلام علیکم ماشاء اتنے سینئر لوگوں کے سامنے اتنے سینئر بلاگرس کے سامنے میں مجھے چار دن کی بلاگنگ میں آئی ہوئی اور بلاگنگ میں بھی دھکا دی ہوئی بن کے کہنا چاہیے اور مجھے نے بلایا یہاں کچھ کہنے کے لیے میرے پاس درفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں بہت یہ خوشی کا موقع ہے جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ سے پہلے کالمس کے مجموعے شائع ہو رہے ہیں لیکن بلاگس کا مجموعہ یہ پہلا ہے تو کے حوالے سے جہاں تک میری کام کرتی ہے یا میری ہے لوگ اپنے اپنے की बुक फॉर्म या मजमू छापते रहे हैं मेरी रज में या मेरे इल के मुताबिक ये पहली दफा हुआ है कि किसी ने अपने साथ दूसरों का भी ख्याल किया है उसने हर एक को बराबर का मौका दिया है और सबके ब्लॉग फ्री एंट्री थी के लिए जो चाहे वो अपना नाम दे दे अपने ब्लॉग का नाम दे दें अपने पसंदीदा दो ब्लॉग दे दे दो चाहे اور ہر ایک کے لیے ایکول موقع تھا میری بھی نظر شاید آخری دن تھا یا آخری سے دن پہلا تھا تو میری نظر پڑی اور میں نے ان سے رابطہ کیا جنہیں ہاں جی بالکل آپ شامل ہو سکتی ہیں اس پروگرام میں یا اس کتاب میں تو یہ بہت اچھی ایک کوشش ہے الحمدللہ پہلی کتاب ہے آ ہے ہاتھوں میں ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جن لوگوں کے بلاگز میں شامل ہیں ان سب کو بہت مبارکباد اور ان کے نہیں ہیں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم ضرور آج دو تین شکلیں دیکھی ہیں ان کے نام اور چہرے ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیٹ کر گئے ہیں ہوپ فلی باقی لوگ بھی آئیں گے بولیں گے اپنا تعلق کرائیں گے تو ان کے بھی چہرے اور نام ایک ساتھ ہو سکیں گے چہرے الگ الگ ہیں اور نام الگ الگ ہیں تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ بہت شکریہ کراچی کی بھی نمائندگی ہو گئی وہ پچھلے دنوں کانفرنس کے بارے میں آ رہا تھا انٹرنیشنل کانفرنس کیسے کی نمائندگی پورا قومی قسم کی ہماری کانفرنس رہی ہے تو ہمارے اگلے جو بلاگر ہیں میں نے ان کے بارے میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ ریاض شاہد صاحب نے ان کے لیے ایک سلسلہ کار بنائے رکھا پاک اردو انسٹالر ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان میں اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی اس کو ملنی چاہیے تھی میں احباب سے تماش کرتا ہوں کہ بھرپور تاریوں میں جراف محترم بلال ام بلال صاحب آئیے پلیز رہ تمام حاضری نے محفل کو السلام علیکم ٹائم بہت کم ہے تو اس وجہ سے میں مختصری کروں گا اس سے پہلے یہ کتاب چھپی اس سے پہلے پبلش کی دنیا میں ہمیں دنیا نیوز نے چھاپا ایک سلسلہ شروع کیا ہم آن لائن سے آف لائن لوگوں تک پہنچے جو لوگ انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کیا انہوں نے تو اس کے لیے میں عامر ہاکوانی صاحب کا شکریہ ادا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں دوسری دنیا سے بھی انٹروڈیوس کرو ہے دنیا نیوز کے چھاپنے کے بعد تقریباً ہر دوسرا اخبار اب بلاگر کو جگہ دے رہے ہیں آن لائن بھی اور چھاپ بھی رہے ہیں ویسے بھی تو یہ ایک میرے خیال میں اس کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے تو جو لوگ پہلے ہم لوگوں کے وہ کہہ لو فرق کے پاس پہنچے اب ہم لائبریریوں تک پہنچ جائیں گے اس کتاب کے لیے بلاگر جو ہے وہ لائبریری میں جائیں سکول میں لائبریری جو ہے ادھر پہنچیں گے اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس کے لیے میں رمضان بھائی کو تھاور بھائی کو اور تقریبا دوسرے سب بلاگر ہم ادھر میزبان ہیں مہمان نہیں مہمان دوسرے لوگ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی محنت کی تو ٹائم بہت تھوڑا ہے تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے تھینک یو جناب کیا کہتے ہیں اجاک وار شاہوں کتنے قبروں میں بول آپ کے کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول کچھ رنگ بدلنے کے لیے کچھ بات بدلنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنی زبان کا مادری زبان کا تھوڑا تڑکا ہو جائے اور کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کے لیے میں اعتماد کرتا ہوں محترم خابر بکر صاحب سے کوئی تشریف لایا اور کتاب کے بارے میں کچھ باتیں کریں السلام علیکم بڑی مہربانی سردن کی اصل گل ہے کہ گل میں پنجابی چاسے بھی کرنا وا ایک تو میری ماں بولی ہے دجیے دولی کوئی پوری ہوتی میرا خیال ہے سارے جن میں بیٹھے ہیں یہاں سب کو گھٹ تعلیم میرے لیے ہی میرے کو گھٹ تعلیم والا بندہ اور کوئی بھی نہیں ہونا ہے ناجے جی سب کو پہلے میں اپنا سارے مہمان جی سی نے سب ایک جناب محمد امر ہاشم خاکوانی صاحب ار نخیز اختر صاحب سلمان عبد صاحب کاشت بشیر خان صاحب شہزاد چودی صاحب سعید بدر سعید صاحب ان سارے مطلب تا بڑی مہربانی کہ تو سا من بدایا توٹے جیسے گریٹ لوگ سارے کوئی ایسی گل کہ میں کبھی کبھی سوچنا جب جی میں زندگی میں کہ دنیا چو قسم کے تونبر لوگ ہوں جنہ کو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ جنہ کو سونا چاہتی تو پیسہ ہوں دے وہ جنہ کولم ہوں یہ پیسے والے لوگوں کی میں دیکھیے کہ یہاں کے کول جب کوئی بندہ جائے تو گھبرا جاتے ہیں کوئی منگا نہ آ گیا کوئی کھو کہ کرو کی میراس کے مالک آو ازیم نے اپنے تھوڑی پر اچھے جڑے میرے کو بیٹھے تھی وہ ترو جے علم رکھتے ہو جے رکھ چاہتے ہو کہ سارے کوئی لین آئے کوئی خون آئے سب کو کوئی لے لے تو جی نہ کوئی لینا آئے میرے کتابیں لکھ کے دے چڑھ د نہیں تو انٹرنیٹ پہ لکھ کے لا ہو کہ بھائی ساڈے ہے جی میں تھوڑے نال بہ کے تے باقی ترجیح گل یہ کہ کتاب لکھنک نا وی گل کہ میں سمجھنا وا کہ بعض تحریر قدرت بکا دے رہی ابن بتوتا کے دور چ ہو بڑے لوگ پڑے ہونے نے تو انہوں نے کتاباں شاید لکھیاں لکھیاں پر جنوں قدرت بکا دے تو جی نبی شاعر ہیومر نہ لکھتا یونانیا دے متعلق یونانی تے شاید یونانیاں مارننگ سارا لکھی ہو پر کسی نہیں سی ہونا کہ کون کی بنا کی کر گیا لکھ سارے آ ہاں. میرا خیال سی کہ اگر کتاب چھپ جائے تو پھر سارے دوستان شامل کر لیے پتہ نہیں کحریر کو قدرت بتا دے تو خاور کوکر کا بھی چلتا رہے گاڑی ساری می آ بڑی مہربانی بہت شکریہ, بہت شکریہ. خاور صاحب ہو زبانیں اس تو بھی نہیں آدیاں کہ جاپانی آتی ہے خاور صاحب زندگی کا بہت سارا عرصہ جاپان میں رہے ہیں اب بھی جاپان سے چھٹیوں پر تشریف لائے ہیں ان کا بلاگ پڑھیں بہت اچھی اردو لکھتے ہیں شستہ اردو لکھتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ شاید اس بات سے آشنا نہ ہوں میں باہر کچھ پانچ چھ سال گزارے ہیں وہاں پر اردو سے زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے ایون کے جو چھوٹے بچے ہیں گھروں میں ان کو اردو نہیں آتی پنجابی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھر میں بولی جاتی ہے وہ پنجابی ہے تو بہرحال پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں ہمارے بلاگرس میں سے کچھ جو ہے وہ اظہار خیال کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے کچھ چیزیں میں تھوڑی سی سکپ کرتا ہوں میں ایک پیغام بھی تھا ہمارا جدہ سے بیگ صاحبہ ہماری ساتھی ہیں ہماری بہن ہیں انہوں نے اسپیشل پیغام بھیجا تھا آج کے اس پروگرام کے لیے کہ سب جو دوست میں اس کا مفہوم کہہ دیتا ہوں کہ میں یہاں جدہ میں ہوں لیکن میری روح اس تقریب میں ہے اور میں اسپیشلی انہوں نے لکھا کہ نام لکھ کے نام لے کر سعید آصف صاحب کا سلمان عبد صاحب کا سب دوستوں کا خاتوانی صاحب کا اسپیشلی کیونکہ بیسکلی جو جو, جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں دستیاب ہیں اور خصوصاً جو ہم نے نام سجائے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے نام لکھ کر سب کا شکریہ ادا کیا کہ میری طرف سے شکریہ ادا یہ جگہ ہے باپ کا اور بھی ہمارے پاس پیغام ہے راجہ اشتخار صاحب کا بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہاں پر موجود ہیں لوگوں ان پہ پیغام رہنا دیتا ہوں اب اس پروگرام کا جو دوسرا چھوٹا سا حصہ ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بلاگرس جو انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں اور اب ایک دوسری سائیڈ ہے جو روایتی ہے جو لوگ اخبار لکھتے ہیں جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں ایک پوری اسٹیبلش چیز ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا اس حوالے سے کمپیریزن کے لیے ہمارے بہت نوجوان دوست ہیں صحافی ہیں نمائے وقت میں ڈپٹی ایڈیٹر نمائے وقت کے ایڈیٹر بھی ہیں میگزین حصہ کے اور کالمس کونسل کے صدر بھی ہیں بڑے خوبصورت اور اچھا بولنے والے اور اچھا لکھنے والے ہیں اور اپنی گفتگو اور اپنی باتوں کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں محترم بدر صئی صاحب سے تماس کروں گا کہ آئیے اور کچھ باتیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جسارت کرتا ہوں اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے انسان کو لکھنا بولنا اور سمجھنا سکھایا سب سے پہلے میں دو تین چیزیں مطلب ریکارڈ یوز کر دوں جتنا رمضان ربیق بھائی نے بتا دیا میں اتنا نہیں ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے سینئرز لوگ بہت کشیف فرمائے ہیں میرے استاد ہیں اور عام طور پر میں ایسی محفلوں میں خاموش رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ جو ساری باتیں جب میں نے, جو میں نے کرنی ہیں اس کے بعد سینئرز نے آنا ہے تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہت نیچے لیول کی بات کر گیا تو خاموشی زیادہ بہتر ہوتی ہے بہرحال میں ایک دو باتیں مثلا شیئر کر, کرتا ہوں آپ سے پہلی چیز تو جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب بلاگ رائٹنگ شروع ہوئی تو عام خیال ایک یہ تھا ہمارے صحافتی فیلڈ کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی قبول نہیں کرتا جو کسی اخبار میں چھپ نہیں سکتے اچھا اس کے بعد بلاگرس نے بہت تیزی سے ایک جنگ لڑی ہے اور اب یہ وقت آ کہ بلاگرس کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے بلاگرس میگزین میں چھایا بھی ہوتے ہیں تو میں اس پہ آپ سب کو مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت تیزی سے منوایا گیا ہے بلاگرس نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے اخبارات تک پہنچے بھی ہیں جیسا دوسری ایک دو چیزیں جو ہیں اس میں یہ کہ ٹائم مینجمنٹ کے جو بلاگرس کے پاس مواقع ہیں وہ اخبار میں چھپنے والے کالم نویس کے پاس میگزین رائٹر کے پاس نہیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ٹائم مینجمنٹ حامد میر صاحب کو اے پی این ایس ایوارڈس اس لیے بھی ملتے رہے کہ جس دن اخبار میں خبر چھپتی تھی اس دن سفات نمبر دو پہ ان کا کالم تھا اسی خبر کے حوالے سے وہ پوری ایک رپورٹنگ کے سٹائل میں لکھتے تھے ان کی نسبت باقی کالم نگار جو تھے ان کو کالم ایک دن بعد دو دن بعد اور کئی دفعہ پورے ایک ہفتے بعد بھی چھپتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا ہے اس کو ایج کہہ لیں موقع کہہ لیں کہ اپنے آپ کو منوانے کا اگر اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو بہت تیزی سے یہ چیز مزید آگے جا سکتی ہے کہ اس کا مقابلہ پرنٹ میں نہیں کیا جا سکتا کہ ایک چیز کل میچ ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد ایک پورا کالم آ گیا پوری رپورٹ آ گئی اس پہ تجزیہ آ گیا اور وہ ساری چیزیں ابھی اخبارات میں آج شائع کرنی ہے یا کل کریں گے دوسری چیز کے میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ہمارے کچھ بلاگرس جو ہیں سارے نہیں مطلب بہت سے لوگ تو فوکس کر رہے ہیں لیکن کچھ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر لکھ رہے ہیں اس کی بجائے جو ہم یورپ میں دیکھتے ہیں یا ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں وہاں بلاگ بلاگرس جو ہیں بلاگر ہیں وہ ایک شعبے میں اتھارٹی بنتی ہیں کوئی ایجوکیشن میں ہے تو وہ ایجوکیشن کو دیکھ رہا ہے جو پھولوں کے حوالے سے ہے تو وہ اسی کو دیکھ رہا ہے جو جانورس جانوروں کے دیکھتا ہے تو اسی کا بلاگز آتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ اتھارٹی بن جاتے ہیں پھر وہ پرنٹ میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت بھی ہوتی ہیں تو اگر اس چیز پر بھی فوکس کیا جائے کہ مثلا شعبے تقسیم کر لیے جائیں جس طرح رپورٹرس کے پاس ہیں بیٹ بنا لی جائیں اور کوئی ایجوکیشن کو دیکھ رہا ہے کوئی ہیلتھ کے ایشوز پہ لکھے بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر صرف سیاست پہ لکھیں سیاست پر تو بہت زیادہ لکھا جاتا ہے لیکن بہت سے شعبے ایسے ہیں جس پر پاکستان میں ابھی تک اس طرح فوکس نہیں کیا گیا اگر اس طرف جایا جائے, جائے بجائے اس کے کہ کٹی پتنگ کی بجائے ہم ایک فوکس پہ جائیں تو بہت جلد آپ ضرورت بن جائیں گے اخبار کی بھی آپ چینلز کی بھی ضرورت ہوں گے جہاں ایک اتھارٹی کی ضرورت ہوگی جہاں کسی موضوع پہ ڈیبیٹ ہونی ہوگی تو وہاں ان کو معلوم ہوگا یہ شخص ہے جس کے اتنے بلاگز چھپ چکے ہیں جو اس پہ ریسرچ کر چکا ہے جو باقاعدہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہے تو ظاہری بات ہے آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا اسی طرح اس کتاب کے حوالے سے ایسا ہے کہ اس کتاب تو پبلش ہو گئی یہ بہت بڑا ایک کام تھا جو کر لیا اگلا مرحلہ اس کو پہنچانے کا ہے ایڈیٹوریل ایڈیٹرز کی ٹیبل تک جب تک کتاب نہیں پہنچے گی اس کتاب کو وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکے گا ہمارے ایڈیٹوریل ایڈیٹرز بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں شاید ہمیں اندازہ نہ ہو لیکن وہ تمام انٹرنیٹ پہ نہیں پڑھ ہیں ان کا انہوں نے اخبارات سارے دیکھنے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایڈ... کو ایڈٹ کرنا ہے تو ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی کہ نوائے وقت کے ڈپٹی ایڈیٹر جو ہیں سعید آصف صاحب سینئر قالم نگار وہ تشریف فرما ہے اور کتاب ان تک پہنچ چکی ہے اسی طرح عامر فاقوانی صاحب تک کتاب پہنچ چکی ہے باقی سارے سینئرز تک بھی اس کتاب کو پہنچایا ہے پھر اسی دوسری آخری چیز جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اخبارات کی پالیسی کو سمجھیں بلاگس لکھ لیے گئے کتاب پرنٹ ہو گئی لائبریری تک پہنچ گئی ایڈیٹوریل ایڈیٹرس تک بھی پہنچ جائے گی باقی سینئرز تک بھی انشاءاللہ جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ اخبارات کی پالیسی کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا تب تک وہاں آنا مشکل ہوگا اور آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ جس اخبار میں کالم لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی پالیسی کے مطابق بلاگس کو لکھنا شروع کریں تاکہ جب یہ چیز بول دیکھیں اخبارات کو ان کو یہ لگے کہ یہ شخص ہماری پالیسی کو سمجھتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑے گا یہ ان, ان حدود کو سمجھتا ہے کہ کہاں پر آ کر ہمیں فل اسٹاپ لگا دینا ہے اور کہاں ہم نے لکھنا ہے تو اسی طرح اس کتاب میں ایک بہت اچھی چیز جو میں نے نیو کی وہ سوشل میڈیا اسٹیٹس مجھے اس سے پہلے نظر نہیں آیا لیکن آپ نے سوشل میڈیا کو اسٹیٹس کو فیس بک اسٹیٹس کو ایک کہ یہ تو بلاگ آپ اس کی طوالت ہے کم ہے زیادہ ہے لیکن وہ ایک بلاک تو ہے اور اس میں بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ہم بعد میں کوڈ بھی کرتے ہیں ہم اس کو پسند بھی کرتے ہیں ہم اس کو دوستوں کو سناتے بھی ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات لکھی تھی گل مقیض صاحب نے ایک تو بات کی تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ جو سفر شروع ہوا ہے وہ بہت تیزی سے آگے جائے گا جتنی تیزی سے یہ سارا کام کیا رمضان بھائی نے باقی دوستوں نے بلاگرس کو اکٹھا کر لیا ان کی کتاب پبلش کروا دی ان کو لائبریریز میں لے آئے یہ آپ سب کی محنت ہے آپ سب کی محبتیں مجھے نظر آ رہی ہیں اور میں آپ سب کو مطلب مبارکباد بھی دیتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے چھ ماہ سال میں کچھ ایسی ہی مزید خبریں بھی ہمیں آئیں گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ مدر سید ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کچھ دو سال پہلے کی بات ہے میں نے سوشل میڈیا پر ہی ایک اشتہار دیکھا ایک کمپلین دیکھی کہ لکھنے والوں کی ایک تنظیم بنائی جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں شبولیت اختیار کرتا ہوں تاکہ مجھے لکھنا آ جائے اور میں نے خود رابطہ کیا ہمارے بہت محترم دوست ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں انہوں نے اس تنظیم کا بیڑا اٹھایا اس کو بنایا اور ایک اور اچھی بات میں کہوں وہ بڑی پارٹیوں کے بارے میں زرخیز لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ ان سے ان کی شاخیں جنم لیتی ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ جناب شہزاد چودھری صاحب بڑے اچھے کالم نگار ہیں آپ جناب تشریف آئیے اس میں خیالات کرنا نام السلی علسلی علیہ سیدنا و, و مولانا محمد رسول نبی کریم اس میں لاحدہ مانگ رہی سب سے پہلے تو میں اردو بلاگر ایسوسیشن اور پاکستان فیڈرل یونین آف کالومسٹ کا مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں جناب سعید آسی صاحب سلمان عابد صاحب گلینز اختر صاحب اشف بشیر خان اور عامر خاکوانی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں آپ لوگوں کا اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے تشریف لائیں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو سینئر کالم نگار ہیں ایڈیٹرس ہیں ڈپٹی ایڈیٹرس ہیں ان کے پاس کم وقت ہوتا ہے اس طرح کی تقاریب میں شرکت کرنے کی لیکن ہم نے جب بھی انہیں ریکویسٹ کی ہے جب بھی درخواست کی ہے یہ کشیف لائے ہیں اور یہ بڑی بات ہے آج کے دور میں یہ جو سینئر حضرات ہیں ان کی بھی دو قسمیں میں نے مشاہدہ کیا ہے اور دیکھی ہیں کچھ کی جو حیثیت ہے وہ نئے لکھنے والوں کے لیے دھمکی نما شخصیات کی ہے وہ نئے لکھنے والوں کے لیے دھمکی نظر آتے ہیں ان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جو میرا خیال ہے نئے لکھنے والوں کے لیے تھپ کی نما ہے یہ مطلب تھپکیاں دیتے ہیں ہمیں جب بھی آپ حاملیں بلاتے ہیں آتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے آج کل کے دور دوسری بات جو میں نے کتاب میں دیکھی ہے رمضان رفیق صاحب اور کھوکر صاحب کا مشہور ہوں اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کتاب کتبات میں جو اپنی کاوشوں کو شامل کیا ہے رمضان رفیق صاحب سے تو جب بھی بات ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے یہ رفیق رفیق سے لگے ہیں پوکھر صاحب سے البتہ پہلی ملاقات ہوئی ہے یہ اس لیے میں نے کہا کہ بعض لوگوں کا نام رفیق ہوتا ہے لیکن وہ رقیب رقیب سے لگتے ہیں تو ان میں ایسی بات نہیں ہے یہ واقعی رفیق رفیق لگتے ہیں اور کچھ تو کہتے ہیں کہ رفاقتوں کے جو حقوق ہیں وہ محبتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں تو رفاقت والے شخص ہیں یہ ایک بات جو ضروری ہے بلاگ جو ہے اس کی ڈیفینیشنز تاریخ اور ہسٹری کے حوالے سے ایم بلال صاحب نے اس کتاب میں بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور مخصل گفتگو فرمائی ہے اس میں گفتگو کا نام مناسب نہیں اور بلال صاحب کی ایک اور بات کہ میرا خیال میں پاکستان میں جب بھی کبھی اس بلاگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ان کے نام کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ مکمل تو میں انہیں اسپیشلی جو ہے وہ کرتا ہوں خاص طور پہ جو ان کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک کھیتی باڑی کرنے والا بندہ پندرہ سال میں جس نے پہلی کمائی کھیتی باڑی سے لی وہ ایک اچھا پروگرام ڈیولپر اور ایک اچھا پروگرامر بھی بن کے سامنے آیا تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے تو یہ ایک اچھی بات ہے بلاک کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آج مدرسہ سفر مارے تھے یہاں پہ کہ میڈیا کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں میڈیا کی اپنی پالیسیز اور میڈیا گروپس کی لیکن میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ جو ان کی میڈیا پالیسیز ہوتی ہیں وہ ان کے بزنس سے انٹر لنک ہوتی ہیں کوریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے بزنس سے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اکثر خدمت کم اور بزنس زیادہ کر رہے ہیں تو ان کی جو پالیسیز ہیں ہمیں ان کا احترام ہے کیونکہ وہ بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو کاروباری بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو ڈیزائن کرے لیکن بلاگر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی میڈیا پالیسی کے تابے ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پبلک کی ویل کے تابے ہو اور اپنے ضمیر کے تابے ہو وہ اپنے ضمیر کی براب کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سو so کارڈ میڈیا پالیسی کے انڈر نہیں ہیں آپ اپنی جو انسانی اقدار ہیں اور جو ضمیر ہے اس کے انڈر ہیں اس کے اندر رہ کے اس کے تھابے رہ کے بات کریں اور حق سچ کی بات کریں میرا خیال میں آج کے میڈیا کے دور میں ایک چیز جو محسوس کی جا رہی ہے وہ الٹرنیٹو میڈیا ہے الٹرنیٹو میڈیا کی ضرورت ہے اب جیسے فیس بک آ ہے سوشل میڈیا آ ہے اس پہ لوگ کھل کے اظہار کرتے ہیں تو بلاگر جو ہے آئی تھنک یہ سوشل میڈیا کے تھرو اور اپنے بلاگس کے تھرو آلٹرنیٹو میڈیا کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس آپشن ہے ان کو جو ہے اپنی زمیر کتابیں رہ کے حق اور سچ کے لیے بات کرنی چاہیے کسی میڈیا کلب یا کسی میڈیا کی پالیسی کتابیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹو پیور کانسنس یہ نہیں ہونا چاہیے بیکاز اگر ہم میں سائیکولوجیکل پیورٹی نہیں ہے اگر ہم اپنی سائیکلوجیکل پیورٹی کو اگر ہم اپنی انٹلیکچوئل سفیشینسی کو اگر آنیسٹی کو لیبوریٹ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے پھر میڈیا پالیسی کے انڈر ہی رہیں اور اڑسٹھ سالوں میں جو میڈیا نے جس کا کام ایک اپینین میکنگ کرنی تھی انہوں نے قوم کو مزید ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور نتیجہ کیا نکلا کچھ بھی نہیں کسی کی گول ہی واضح نہیں ہے کوئی منزل واضح نہیں ہے کوئی ایس او پی واضح نہیں ہے کہ کس منزل پہ کیسے پہنچنا ہے تو میرے خیال میں جو ہے اس کو ذرا دیکھنا چاہیے تھی باقی میں نے بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ پڑے ہیں اس میں میڈیا کے جو انہوں نے لکھا ہے خاص طور پہ ساری کتاب تو میں نہیں پڑھ سکا لیکن یہ دماغ کی بتی کیسے جلائیں ابو شامل بہت اچھی تحریر ہے اس کے علاوہ ابھی جلدی آ جا اصرا غوری ہیں اور آخری طل جاور حسین کی یہ بڑی دلچسپ تحریر ہے پڑھنے والی ہے اور پھر دوسری دفعہ کا ذکر ہے پھر کوکر صاحب کی تحریر ہے میں نے تو ان کو ابھی دیکھا لیکن یہ میں نے پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مطلب اچھا ہے ان میں دم वाला ہے لکھنے والا تو پھوکر صاحب کو آم, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہیں اور ہمارے جو پڑے ہونے اور نہ پڑھے ہونے کا معیار بھی بڑا عجیب سا ہے کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بڑی مطلب ہم جیسی جالانہ حرکتیں کر جاتے ہیں اور کچھ جو سادہ اور جن کے پاس ڈگریاں بازار نہیں ہیں بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں تو یہ اس کے معیارات ذرا جدا جدا ہیں اور محبت جیت جاتی ہے ڈاکٹر سلیم صاحب جو ہے زبردست انہوں نے ہمیں بھی پرائمری سکول کی یاد تازہ کروا دی جس میں ہم لوگوں کی دواتوں سے ٹوبے لیا کرتے تھے بہت اچھی تحریر ہے رمضان رفیق صاحب اور جنگل اور انسانی پارلیمنٹ میں فخر نویز صاحب نے جو مطلب لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی بات کی ہے لیکن ذرا گھما پر آ کے کر دی ہے تو اسٹل اپریشیشن آخر میں میں پاکستان فیڈرل یونین اکالومسٹ اور بلاگر ایسوسیشن کے حوالے سے چاہوں گا کہ ان میں فردر فیوچر کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی لیے کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور جہاں جہاں انہیں ہماری ضرورت ہو ہم حاضر ہیں میں بطور چیئرمین پی ایف یو سی جناب رمضان رفیق صاحب اور کھوکر صاحب کے لیے پی ایف یو سی کی طرف سے لٹریری ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں جب بھی ہمارے یہ اینول ایونٹ ہوگا وہ ان کو ان اور ان کے بہت شکریہ اور ہم نے تو سنا تھا کہ رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں بہرحال اگر آپ کو رفاقت محسوس ہوئی تو بہت شکریہ عرض یہ ہے کہ ہمارے ترکش میں ابھی بڑے تیر بڑے بلاگرس موجود ہیں ہم نے سنبھال کے اپنے دل کے لیے آتف بٹ صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں ہماری بہن سربت سرگدا سرگدا سے تشریف لائی ہیں غلام باز صاحب تشریف لائے ہیں بہت سارے بلاگرس ہمارے پاس موجود ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تحریر کے توسط ہمارے دوستوں تک پہنچے اس،, اس کتاب کا جو مقصد ہے کہ آپ یہاں پر ہر بلاگر کا لنک دیا گیا ہے رابطہ دیا گیا ہے کوشش کیجئے ایک دفعہ ضرور کوشش کیجئے کہ بلاگرس کے اس گھر تک پہنچ گئے اس جگہ تک پہنچیے جہاں وہ لکھا کرتے ہیں آ, میں ہمارے اگلے جو سپیکر ہیں اپنی سماعتوں کو ایک زوردار آواز سننے کے لیے تیار کیجیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ جاگ جائیے بڑا دبنگ اور بے لاک بولتے ہیں میں نے ان کو بانہ سنا ہے اور جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور جو لوگ خصوصاً پنجاب میں ہونے والی سیاست کے حوالے سے اس کی مخالفت میں آوازیں سننے کے خواہش مند ہیں تو ایسی جاندار آواز ہیں ٹی وی اینکر ہیں Uh, بہت خوبصورت انسان ہیں اور پاکستان گروپ آف جرنلسٹ بہت بڑا گروپ ہے بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے گروپ میں سے ہے جناب کاشف بشیر خان صاحب سے التواس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اظہار کیا کیجیے لیڈیز اینڈ جینٹل مین السلام میرے بہت سینئر لوگ جن کو آف لوگ صاحب جانتے ہیں میرے بڑے پیارے دوست عابد صاحب سلمان عابد صاحب سعید آصف صاحب شادان چودھری میرا بھائی اور اس کے ساتھ صاحب بات یہ ہے کہ یہ رفیق صاحب نے جب مجھے میں بھی ان کو رفیق ہی کہہ رہا ہوں شاد چودھری صاحب تو رمضان رفیق صاحب نے جب مجھے اس کتاب کے بارے میں بتایا تو سب سے پہلی بات جس نے مجھے اٹیک کیا وہ اس کا نام تھا بے لاگ صحافی بے ہی ہونا چاہیے اور اس کو ڈر بھی ہونا چاہیے بے ہونا چاہیے افسوسناک مقام آج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں اور بے بولنے سے اور لکھنے سے ڈرتے بھی ہیں یا پھر شاید کچھ ہماری مجبوری ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ یہ تھی کہ ان کا تعلق چیچا وطنی سے ہے چیچا के وط... وطنی سائیوال کے ہی پٹی میں آتا ہے تو میرے بچپن کے پانچ سال وہاں پہ گزرے ہیں بڑا پرسکون شہر ہے ویسے بھی سائیوال نے منیر نیازی مجید امجد اور ناصر کا آدمی جیسے لوگ جو ہیں وہ دنیا کو دیے اور ادب کو دیے اس وقت بے ادبی بھی ادب میں کم ہوا کرتی تھی تو جب میں نے ان کا یہ دیکھا کہ یہ کوپن سے یہاں پہ آئے ہیں اور ایک ڈفرنٹ آئیڈیا لے کے آیا ہیں کہ بلاگرس کی بک جو ہے وہ شائع کرنے جا رہے ہیں تو میں نے اسی دن سوچ لیا کہ میں ضرور جاؤں گا ادروائز میں ایسی مطلب اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ کچھ سچ سننے کا لوگوں میں حوصلہ بھی نہیں ہوتا تو اب اور اتنی زیادہ مخالفتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں آلریڈی تو آج یہ جو بک لے کے آئے ہیں یہ ایک مائل سٹون ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں یہ یگسٹرس نئے لکھنے والے ہیں جن کو اخباروں کے ایڈیٹروں نے اخباروں کے مالکان نے اور ان کی پالیسیز نے ذریعوں خوار کیا لیکن انہوں نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈی کہ جو بہت ریپڈ اس کا رسپانس ہے اور وہ بہت دور تک ان کی بات جاتی ہے سوشل میڈیا کی اہمیت اور افادیت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے اور اس کا آپ پینٹریشن دیکھیے کہ اس کا جو ہلکہ ہے اور اس کا ڈومین ہے وہ پوری دنیا ہے تو اس تناظر میں جو کام انہوں نے شروع کیا ہے میرے خیال میں وہ ایز اے میں یا اور بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں اور کالمسٹ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے اور بہت اچھا کہا میں ہیو شاف ٹو یو جو آل لوگ جو کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کریڈٹ گولس ٹو رمضان رفیق صاحب کہ اس کو ایک ایسے دارے میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا اس کتاب کی شکل میں کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہو گئی میں ایک چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا فورم ملا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی تحریریں عوام کے سیاسی سماجی معاشر جو آپ کی پرابلمز ہیں ان کی آپ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کا حل بھی بتا سکتے ہیں اور آپ سب لوگ بہت لکی ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی ایڈیٹر کی ذاتی پسند ناپسند آپ کو اخبار کی پالیسی آپ لوگوں پہ امپار کوئی نہیں لگا سکتا ہے تو اس تناظر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کسی کی پگڑیاں اچھالنا یا کسی کی تزلیل کرنا ہمارا مقصد ایسے اے جرنلسٹ بالکل نہیں ہے نہ آپ لوگ کیجئے گا لیکن آپ لوگ لکھیں ضرور لکھیں عوام کی آواز بنیں اور عوام کے حقوق کی بات کریں ظالم اور جابر حکمرانوں کے گرے بانوں تک پہنچے ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان گروپ آف جرنلسٹ آپ کو جو پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان گروپ آف جرنلسٹ میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان گروپ آف جرنلسٹ آج اناؤنس کرتا ہوں کہ تمام بلاگرس کو میں صافی مانتا ہوں اور میں ان سب کو ہم آنریڈی ممبرشپ بھی دیں گے اور ان کے رائٹس کا بھی خیال کریں گے ہم نے پاکستان گروپ آف جرنلسٹ جب شروع کیا تھا تو یہاں پہ پاکستان پورے میں تقریباً کراچی اور لاہور یہاں پہ سیاست ہوتی تھی پریس کلبوں کی ممبرشپوں کی پلاٹوں کی اس کے بعد جب ہم نے شروع کیا دو سال پہلے اور الحمدللہ کہ آج ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے ہر ڈسٹرکٹ سے سینتیس ہزار ورکنگ صافی ہمارے ساتھ ہے اور اس پہ ہم نے کوشش کی کہ ایسا کوئی صحافی صحافت لایا جائے جو مختلف تنظیموں کے بنا کر صحافیوں کو بیچتے رہے ہیں اور ہم نے اس کے بعد یہ ہوا کہ لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی پہلے یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ صحافی ہے وہ نہیں ہے کالومسٹ کو صحافی نہیں مان رہے ہینکر کو صحافی نہیں مان رہے اب لاہور میں بھی اور ابھی ہم کراچی گئے تھے ان لوگوں نے بھی ہم سے میٹنگ کی اور سب کو صحافی ماننا شروع کر دیا اور یہ ہمارا ہم سمجھ ہیں کہ یہ کامیابی ہے اور اس تنازع نے آپ لوگ لکھیے ضرور لکھیں لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں آپ لوگوں پہ کوئی ہم نہیں ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جہاں پہ نیوز پیپرس میں لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کو لکھوائیں گے شاید بھی کروائیں گے تھینک یو ویری مچریہ بہت شکریہ محترم کاشف بشیر خان صاحب بات کر رہے تھے اور پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں تھوڑی گرمی ہو چلی ہے ابھی تو فروری کا آخر ہے اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا جناب ہمارے جو اگلے مہمان ہیں بہت خوبصورت کالم نگار ہیں ایکسپریس میں لکھتے ہیں اور آج کے حوالے سے بلاگرس کے حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو صحافی جو اخبارات میں لکھتے ہیں وہ کتنے ہیں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی سلمان عابد صاحب بہت ایکٹو ہیں اپنا کالم پوسٹ کرتے ہیں بوترم سلمان عبد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیے اور شرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام جناب شاہ صاحب انتہائی قابل احترام عیداسی صاحب آشف بشیر صاحب عامل خاطرانی صاحب خابر کھوکر صاحب فنوخ برائے صاحب بیدر سعید صاحب اور خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں اس کتاب کا خابر اپنا خابر کھوکر صاحب کا اور رمضان رفیق صاحب کا جنہوں نے اس کو ترتیب دیا اور ہمارے سامنے اس کو پیش کیا میں اس تقریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان جو لکھنے والے ہیں لڑکے اور لڑکیاں ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں آج پاکستان میں ہر لڑکا اور لڑکی نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اخبار میں چھپے میرے سے جو بھی طالب علم جب کہتا ہے وہ کہتا جی میں بس کالم نگار بننا چاہتا ہوں یا کوئی خاتون ملتی ہے لڑکی تو وہ کہتی ہے جی مجھے بس جلدی سے ٹی وی اینکر بنا دیں یا نیوز کاسٹر بنا دیں مطلب ہم پردہ اسکرین کے اوپر رہنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارا 90% پرسنٹ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا وہ پس پردہ رہ کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی کیونکہ شکل نظر نہیں آتی ان کی کیونکہ تصویر نظر نہیں آتی ان کا کیونکہ نام نظر نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اہم شعبے ہیں اس لیے سب کا زور جو ہے وہ لکھنے کے اوپر ہے اور سب کا زور جو ہے وہ ٹی وی پر نظر آنے کا ہے اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے لیکن اگر سارے یہی کام کریں گے تو پھر میڈیا چل نہیں سکتا ایک ذہن میں بات یاد رکھیے گا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بدر سعید صاحب نے بھی اور شہزاد چوہی صاحب نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے الٹرنیٹو میڈیا متبادل میڈیا آج سے چند سال پہلے جب میں پاکستان میں متبادل میڈیا کی بحث کو آگے بڑھا رہا تھا اور میں نے اس کے اوپر لکھا بہت تو بہت سے لوگوں کا کو بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ متبادل میڈیا ہوتا کیا ہے لوگ صرف الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا تک محدود ہو جاتے تھے حالانکہ دنیا بھر میں اس وقت متبادل میڈیا جو ہے الٹرنیٹو میڈیا ایک نئی طاقت بن کر سامنے آیا ہے اور یہ سوشل میڈیا سے بھی ذرا الگ ہے یہ الٹرنیٹو میڈیا وہ ہے جو پروفیشنل لوگ کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ شاع کرتے رہتے ہیں ترتیب وار مرلہ وار وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے نوجوان بچے اور بچیاں جنہوں نے یہ چیزیں اس پہ لکھی ہیں بلاگر بنائے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک طرف سوشل میڈیا کے اندر داخل ہوئے اور دوسری طرف یہ ایک نئی غصت جو الٹرنیٹو میڈیا کی ہے اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں اب صرف چند گزارشات میں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ لکھنا بہت آسان ہے میں نے جس زمانے میں لکھنا شروع کیا اس زمانے میں اس طرح کے تجربات نہیں تھے جس طرح کے تجربات آج نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو حاصل ہے میرے والد کیونکہ پاکستان کے ایک بڑے اخبار نویز تھے اور جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیٹسٹ ٹو دا ایڈیٹر سے اپنا کام سٹارٹ کر دو اب میرے نوائبق سے اس زمانے میں لیٹسٹ ٹو دا ایڈیٹر جو ہے وہ ایک سال تک لکھتا پڑا اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا آج تو بہت سارے الٹرنیٹو سٹائل آپ کے پاس آ ہیں نا بلاگر بنا دیے آپ نے سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں اس زمانے میں یہ نہیں تھے صرف ایک لیٹسٹ ٹو دا ایڈیٹر ہوتا تھا تو اس لحاظ سے آپ نوجوان خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کو زیادہ مواقع حاصل ہیں اور آپ کے بعد جو نوجوان آئیں گے ان کو اور زیادہ مواقع حاصل ہوں گے لیکن جن باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہے وہ پالیسی ادارہ جب بناتا ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے بناتا ہے لیکن یاد رکھیے ایک اپنے لیے ایک پالیسی بناتا ہے ایک لکھنے والا بھی اپنے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ وضع کرتا ہے اور اس میں چار پانچ پہلو ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے پہلا مسئلہ لکھنے والے کے لیے جو ہے وہ ہے اس کا مطالعہ کہ وہ کتنا مطالعہ رکھتا ہے اور کتنا اس کے اندر مطالعہ کا شوق ہے میں معذرت چاہتا ہوں میں یونیورسٹی میں ایک وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھاتا بھی ہوں اور جب میں میس کمیونیکیشن کے طالب علموں سے پوچھتا ہوں پچاس یا پچاس پچپن لوگوں کے کلاس سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں تو مجھے صرف ایک یا دو ہاتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کتاب تو بہت دور کی بات ہے اور جو اخبار پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ہاں جو مطالعے کا رجحان ہے وہ کم ہوا ہے ہم مفتی زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے اس سے آپ باہر نکلیں چاہے آپ نے پڑھ بھی لیا ہو تب بھی علم کی جو جستجو ہے علم کی جو تلاش ہے وہ تو آپ کو آخری سانس تک تنگ کرے گی تو ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مطالعے کی عادت ڈالیں اور مطالعے میں بھی ڈائیورسٹی پیدا کریں صرف اپنے مرضی کے خیالات نہ پڑھیں جو آپ کے مغالفانہ خیالات ہیں ان کو بھی تو پڑھیے جس سے آپ نے رائے بنانی ہے جب تک آپ کو اپنے مغالف کا نقطۂ نظر نہیں پتا ہوگا تو آپ اپنی رائے کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں کیسے پالش کر سکتے ہیں سو ایک مسئلہ جو ہے وہ مطالعے کا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آج ہمارے ہاں اور خاص طور پہ اردو صحافت میں یہ جذباتیت کا جو پہلو ہے نا یہ بہت زیادہ آ گیا ہے آپ ضرور جذباتی ہوں لیکن جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایویڈنس بیسڈ تحقیق کے اوپر شواہد کے اوپر بھی تو اپنا مقدمہ تیار کرنا ہے نا جذباتی ہے تو ایک حد تک چلے گی اس کی مدت بڑی محدود ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس پہ آپ خود کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ جو بات میں لکھ رہا ہوں اس کا اس کا کوئی شواہد بھی موجود ہے کل کوئی چیلنج کر سکتا ہے کوئی کل اس کو پوچھ سکتا ہے کوئی اس کو تحقیق کر سکتا ہے آپ کی کریڈبلٹی ہونے یا نہ ہونے کا تعلق بھی اس سے ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اموشنل پن سے یا آپ چیزوں کو ایویڈنس بیس یا لاجیکل گراؤنڈ کے اندر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا بڑا مسئلہ ہے انالس میرا اور عامر خاکوانی کا مختلف ہو سکتا ہے ایک چیز کے اوپر سعید آزی صاحب ایک ہی خبر کو ایک اور اینگل سے دیکھیں گے میں ایک اور اینگل سے دیکھوں گا لیکن انفارمیشن کے اوپر جو ہے نا ہم ڈنڈی نہیں مار سکتے انفارمیشن کے اندر بھی ہم ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اسے سبوتاس کرتے ہیں اس معلومات کو کہ جو اصل میں انفارمیشن ہے اس کو تو آپ دیں اس کے بعد اپنا انالس ڈرا کریں ہم کیا کرتے ہیں انفارمیشن کو بھی سبوتاس کرتے ہیں اور جب انفارمیشن سبوتاس کرتے ہیں تو پھر انالس تو پھر اس کی اپنی شکل نکال کے آئے گی سو تیسری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفارمیشن کے درمیان اور انالس کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ایک بات بہت اچھی کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اوور پولیٹسائز ہو گیا ہے اب میں خود کیونکہ عدالتی صفحے پہ لکھتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ زیادہ تر کالم جو ہیں وہ سیاست کے اوپر آتے ہیں سماجی موضوعات پر ادب پر لٹریچر پر سماجی علوم پر اب آرٹیکلس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک کالم نگار یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سیاست پہ نہیں لکھے گا تو وہ مشہور نہیں ہو سکتا اپنے تعلقات نہیں بنا سکتا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اخبار سمجھتا ہے کہ زیادہ کرنٹ افیئرس کے اوپر آپ آئیں اور اسی کے اوپر چلانے کی کوشش کریں تو یہ اچھا ہے کہ آپ نوجوان جو ہیں وہ ان موضوعات کے اوپر فوکس کریں جو آج اخبارات سے آؤٹ ہو چکے ہیں جو اخبارات اس کا احاطہ نہیں کر پا رہے آپ کے ہاں غربت کیسے پھیل رہی ہے آپ کے ہاں پسماندگی کیسے پھیل رہی ہے آپ کے ہاں دولت کی ڈویژن کیسے ہو رہی ہے آپ کے یہاں تعلیم کیوں پیچھے رہ گئی ہے آپ کے ہاں یونیورسٹیاں اب محض ڈگری بانٹنے کے ادارے بن کے رہ گئے ہیں اب وہاں سے علم نہیں آ رہا معذرت کے ساتھ آپ کے ہاں تعلیم پیدا ہو رہی ہے لیکن تربیت کا نظام بالکل ختم ہو کر رہ گیا اب یہ سوالات ہیں تحقیق کیوں نہیں ہو پا رہی پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک اخلاقی معاملات کے معیارات کے معاملے میں دنیا سے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جس کو ہمیں تلاش کرنا ان کا جواب اور اگر آپ جیسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان سوالوں کی طرف بھی ذرا سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنا فہم استعمال کر کے اس کو پرکھنے کی کوشش کیجیے اور ہم تک یہ بلاگر کی شکل میں لانے کی کوشش کیجیے تاکہ جو بات پیچھے رہ گئی ہے اس کو بھی کوئی دیکھنے والا ہو اس کو بھی کوئی تشہیر کرنے والا ہو اس پر بھی سوالات اٹھانے والا ہو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس طرح سے گورننس کا نظام چل رہا ہے کس طرح سے سیاست آپ کی چل رہی ہے کس طرح سے آپ کا مذہب جو ہے اس کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے اس پاکستان میں تو میں یہ آپ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے موضوعات کے اندر بھی ڈائیورسٹی پیدا کریں بدر سعید کی بات میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اسپیشلائز لوگ چاہیے سپیشلائزیشن ہونی چاہیے لیکن سپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ رائٹر کے اندر ایک ڈائیورسٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ کچھ موضوعات کے ساتھ انصاف بھی کر سکیں صرف اپنے آپ کو ایک جگہ پر تو جامد کرے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزوں کو احاطہ کرنے کی کوشش کرے پھر لڑکیاں جو ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ بی اے میں ایم اے میں میس کمیونیکیشن میں بے تحاشا لڑکیاں آ رہی ہیں لیکن ابھی اس کتاب میں کم ہے نام لڑکیوں کو ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ عورتوں کا جو پرسپیکٹو ہے وہ عورتیں ہی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گی اسے میں جتنا مرضی میں پڑھ لوں عورتوں کے بارے میں لیکن میں ایک میل کے طور پہ جب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کروں گا تو میرا زیادہ مختلف ہوگا تو اس کو بھی پروموٹ کرے پاکستان فیڈرل یونین آف کرے اور دیگر ادارے کرے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان لکھنے لکھانے والے ہیں ان میں خواتین کی تعداد کو بھی اس میں اضافہ کیا جائے اور آخری بات میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یاد رکھیے علم کا دروازہ وہاں پر بند ہو جاتا ہے جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا چل گیا اور ہمارے ہاں کیونکہ کالم نگار اب ایک مفتی کا زیادہ درجہ حاصل کر چکے ہیں اور لکھنے والے جو ہیں وہ مفتی کے طور پر زیادہ آ چکے ہیں فتوے بازی زیادہ کرنے لگے ہیں میں آپ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ خدا را آپ بڑے لوگوں کو بڑے ناموں کو ضرور آئیڈیالائز کریں لیکن بس یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ایسا ہی بننا ہے کوئی نئی چیزیں بھی پیدا کریں کوئی نیا ڈائمنشن بھی پیدا کریں اور کوئی نئے طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں مثلا میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں میں نے ایک بڑے ملک کے معروف کالم نگار کو کہا کہ آج میں نے آپ کا کالم پڑھا بڑا مزہ آیا انہوں نے کہا معذب کے ساتھ میں تو پچھلے چار سال پہلے کالم لکھنا بند کر چکا ہوں تو میں نے کہا جی آپ کا تو کالم روک چھپتا ہے انہوں نے کہا جو کالم چھپتا ہے وہ تو مالک کا چھپتا ہے میرا نہیں چھپتا ہمیں پالیسی کے تحت بھی بعض اوقات محدود ہونا پڑتا ہے ہمارے سچ ہمارے اپنے سچ ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ کو یہ آزادیاں ملی ہیں اور سچ بھی میں آپ کو بتاؤں آپ اخبار کی پالیسی کے اندر سعید آسی صاحب بیٹھے ہوئے عامر خاکوانی صاحب ہیں بہت سی ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جو شاید پالیسی کے ساتھ نہ آ رہا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات کرنے کا صلیقہ آنا چاہیے آپ کو اپنی بات کرنے کا ہنر آنا چاہیے آپ میں تنقید اور تزید کا فرق آنا چاہیے ہم لوگوں پر تنقید ضرور کریں لیکن ان کا مذاق مت اڑائیں ہم شخصیات کے اندر نہ پھنسیں ہمیں اداروں کی سسٹم کی بحالی کی اور سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کرنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے مختصر وقت میں چند گزارشات آپ نوجوانوں کے ساتھ کی ہیں جو خاص طور پہ لکھنے لکھانے والے ہیں کہ اگر وہ اپنی توجہ ان معاملات پہ بھی رکھیں تو وہ چاہے سوشل میڈیا میں ہو چاہے وہ بلاگر کی شکل میں ہو اور چاہے وہ اخبارات کی شکل میں چھپنے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور میں اس لیے بھی زیادہ نوجوانوں سے امید لگاتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جس کا سکسٹی پرسنٹ پلس نوجوان طبقہ ہے اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے ڈائریکشن اور گائیڈ لائن نہیں دے سکیں گے تو ہم اس نوجوانوں سے کوئی بڑی امیدیں پھر اس طرح سے وابستہ نہیں کریں گے تو یہ مجھ جیسے سہیداسی صاحب اور پاکوانی صاحب اور کاشف صاحب جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن سوال یہ ہے کہ نوجوان بھی فیسلیٹیشن دینے کے لیے تیار ہوں نوجوان جب اپنے آپ کو امام دین سمجھیں گے تو پچھلا امام دین تو پھر اپنی زبان کو بند کر لے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محترم سلمان عابد صاحب میں نے ایمانتا کاغذ پہ لکھا شجرا نصب بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے تو حضور بات یہ ہے کہ پتا چلتا ہے کہ لکھنے والے بات کر رہے ہیں اور بڑی خوبصورت محفل ہے یہاں پر اس حوالے سے بڑی نادر نایاب ہے کہ سب لوگ بولنے والے ہیں اور میں خود پریشان ہوں کہ کس کو موقع دوں اور کس کو روکوں بہرحال پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اردو بلاگنگ کے حوالے سے جن لوگوں نے سب سے پہلے اردو بلاگنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا اخبارات میں ان میں سب بلاگرس جانتے ہیں بلال بلال نام بھی لے چکے ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور بڑا متوازن لکھتے ہیں میں ریگولر قاری بھی ہوں اور عامر ہاشم خاکوانی صاحب ان کے تجزیات اور ان کے تبصرے اور ان کے مشورے پڑھنے والے ہوتے ہیں کتابوں کے حوالے سے اگر آپ نے ان کے مشورے نہیں پڑھے کہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے لکھنے والوں کو تو ابھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں محترم عامر ہاشم خاکوانی صاحب پلیز تشریف لائف رحمان رحیم علامہ فلمور کلحا واجد نام دنیا واضاب الخرہ دیکھیے بلاگر محفل میں بھی آ میں تھوڑا سا معذرت تھا ہوں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا میری خواہش تھی کہ میں شروع سے اٹینڈ کرتا اور تمام لوگوں کی باتیں سنتا میرے خالے کچھ دوست پہلے گفتو کر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اردو بلاگرز ہیں آپ لوگ جنہوں نے بلاگستان کے نام استعمال ہوتا ہے یا مختلف اپنے اپنے بلاگ لکھتے ہیں اور اپنے اگر, ایگریگیٹ پیجز پہ پی جن کے بلاگ چھپتے ہیں ایک لحاظ سے اردو لکھنے والوں کو اردو صحافت کا ایک طرح سے سمجھ دیں جو ایک سوشل میڈیا پہ اس کا جو عکس ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ایک لحاظ سے موسن ہیں کہ جب ہم لکھنے والے جو مین اسٹریم بھی لکھ رہے تھے کالم لکھ رہے تھے کم میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ان لوگوں میں جن کو ابھی بلاگ کی ڈیفینیشن کا صحیح پتا نہیں تھا ہمیں تھا بلاگ کیا ہے اور کیا بلاگ لکھا جا رہا ہے آپ لوگوں نے اس وقت بلاگ لکھنا شروع کیا اردو کو ایک متعارف کرایا یونیکوڈ پہ لکھنے کے والے سے فیس بک پہ جب اس وقت بڑی کھیپ ہے اردو لکھنے والوں کی اس کے جو کچھ آغاز ہے وہ اردو بلاگرس کا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بلاگرس کو جاتا ہے جن جن لوگوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا اس میں بلال کا جو ایم بلال ہے ان کے نام سے آپ جانتے ہیں سب معروف ہیں ان کا جو پاک اردو انسٹالر ہے اس کا بہت بڑا کام ہے میرے خیال میں ایک ملین تک شاید لوگوں نے وہ انسٹال کیا ہے اور استعمال کیا استعمال کر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ جو لکھتے رہے ہیں بلاگ شروع میں جو کتاب میں ایک خاصا تفصیلی مضمون لکھا ہے بلال نے کہاں کہاں سے بلاگنگ شروع ہوئی اور کون سے پہلے بلاگر تھے انگریزی بلاگنگس لے کے اردو بلاگنگ تک تو میرا خیال ہے ان سب کا اپنا اپنا حصہ ہے تو سب کریڈٹ جاتا ہے کریڈٹ ماننا چاہیے میں تو ایک جو کچھ لوگ جس چیز پہ جب ابتدا کرتے ہیں جو ایل اے ہوتے ہیں فائن ایئرز ہوتے ہیں وہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے آپ لوگوں کا کو اس طرح نہیں میں میرے خیال میں اس طرح गया نہیں کیا گیا ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور ہمارے بلکہ بہت سے لوگوں کو میرے خیال ہے ہمارے ایڈیٹرز لیول پہ بھی لوگوں کو شاید ابھی تک اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا بلاگ چھپ رہے ہیں اور کیا ہیں اور, اور کس کس کوالٹی کی چیزیں اس میں ہیں کس کوالٹی کی تحریری ہیں اس کتاب کو میں نے اس کی ہارڈ کاپی تو نہیں دیکھی میں نے اس کی سافٹ کاپی پڑھی ہے یہ بے رمضان رفیق صاحب نے تو یہ جو اس میں چھپے ہوئے ہیں بلاگ وہ تو سارے ہی بہت عمدہ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی ایک سے زیادہ کتابیں بن سکتی ہیں نہایت آسانی کے ساتھ آپ لوگوں میں ان میں سے چھپنے والے بیشتر بلاگر اس اچھے کا لکھ رہے ہیں اور لکھ چکے ہیں بہت سی تحریریں ان کی ایسی ہیں جو شامل ہو سکتی ہیں ریاض شاہد صاحب ہمارے دنیا میں بہت چھپتے ہیں ہم چھاپتے ہیں بہت ہی عمدہ لکھنے والوں میں سے ہیں میرا خیال ہے ہمارے جو چند بہترین لکھنے والے ہیں بلاگر ان میں ان کا آنا چاہیے اور کہیں بھی کسی بھی حوالے سے یہ مین اسٹریم میڈیا کے رائٹرز کے میں بڑے رائٹروں کے ایون ان میں وہ میرے خیال ہے وہ صلاحیت رکھیے موجود ہیں ہم محمد سلیم صاحب کے جو شانتو چین کے نام سے ان کا چھپتا سلیم شانتو کے نام سے چھپتا ہے وہ ان کی چیزیں بہت اچھی بہت میاری تھیں اور بھی ہمارے ہاں بلال کے بھی کچھ چھپی چیزیں چپی ہیں غلام آباد صاحب نے سائنسی موضوعات پہ چیزیں لکھی ہیں اور بھی میں نے دیکھے ہیں وہ افتخار راجہ صاحب ہیں البن بھوپال ان کے نام کے ساتھ افتخار اجمل نام سے میں بھول رہا ہوں جن کے نام کے ساتھ بھوپال کا اضافہ لگتا ہے دسل والد بھی اور ان کے سیردادے بھی ان دونوں کی ہی تحریریں مطلب ظاہر ہے وہ میچورٹی اور سب چیزیں ہیں تو یہ جو جہاں تک اردو بلاگرس کا کام ہے ان کی کوالٹی ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے اردو لکھنے کی ایک طرح کا جو رجحان ڈالا ہے رجحان ساز یہ جو کام ہے یہ تو سارا میں سمجھتا ہوں بہت شاندار ہے اس کے لیے کتاب اس لحاظ سے ایک بہت اچھی کاوش ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور کسی بھی شخص کے لیے جس کو اردو بلاگنگ کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتا ہے جو اردو بلاگرس پہ ایک اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کے बहुत آسانی کے ساتھ ایک بہت اچھی رائے قائم کر تو یہ تو ایک پہلو ہے جو آپ لوگوں پہ ظاہر اس پہ ایک پرائڈ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ایک کریڈٹ ہے اس کا اچھا اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اردو بلاگرس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو مین میڈیا کو اپنا رکیب یا اپنا ایک اس کے ساتھ ایک ایک ہرڈل کے طور پہ نہیں لینا چاہیے اسے اور اس سے خوفزہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے ابھی ایک ہمارے دوست نے ایک بھائی نے کہا کہ وہ یہ میڈیا کی آپ کوئی وہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کی پالیسیز کو بھی جائیں اور اپنے حساب سے لکھیں دیکھیں جب آپ بڑی پبلک کے لیے لکھتے ہیں ایک بڑے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں کثیر تعداد کے لیے لکھتے ہیں مین اسٹریم میں لکھتے ہیں تو آپ کو کچھ پابندیوں کو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ اور وہ پابندیاں صرف یہ نہیں ہیں کہ صرف میڈیا ہاؤسز کی پالیسیاں ہیں اس میں سے آپ کو اپنے فیکشن فگرس پہ ایکوریٹ جانا پڑتا ہے آپ کو سنی سنائی باتوں پہ کسی بھی الزام لگانے کے بجائے جب آپ مین اسٹریم میں لکھتی ہیں آپ کو بہت احتیاط سے لکھنا پڑتا ہے آپ کو الفاظ کا بہت بہتر اور محاد استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت سی باتیں ایسی کہنی پڑتی ہیں کہ آپ بات کہہ بھی جائیں اور بات وہ پکڑی بھی نہ جائے جو پیڈی اندر لائن جسے ہم کہتے ہیں بین الستور کہتے ہیں وہ لکھنے کا فنڈ آپ کو تب آتا ہے جب آپ اخباروں میں چھپتے ہیں مین اسٹری میڈیا میں چھپتے ہیں ایک بڑا فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو اور آپ کی تنقید بھی اتنے ہی بڑے لیول کی ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جب پڑھتے ہیں تحریک کو اور آپ کی وہاں پہ کسی تحریر پر لوگ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اس کے خلاف کاروائی ہو سک قانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو ان سب چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ احتیاط سے لکھتے ہیں تو یہ جبکہ آپ اگر بلاگ لکھ رہے ہیں تو آپ وہاں تو اپنی مرضی کے مالک ہیں ایک چھوٹی سی ایک ریاست ہے آپ کی وہاں پہ جو مرضی کریں جو چاہے لکھ دیں کسی تو وہ اس پہ اس طرح کا خود احتسابی نہیں ہو پاتی وہ چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہو پاتے تو میرا خیال ہے میڈیا میں مین اسٹریم میڈیا میں آ کے اچھا لکھنا اپنی جگہ بنانا ایک چیلنج ہے جو آپ لوگوں کو قبول کرنا چاہیے اس میں سے آپ لوگوں میں سے جس کے پاس جتنی زیادہ بہتر صلاحیت ہے یہ جو سمجھتا ہے کہ میں وہ چیلنج قبول کروں اسے اس طرف آنا چاہیے اس کو صرف ایک یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس صرف میری آزادی حسل ہو جائے گی یا جی نہیں اگر اب وہ ایک چھوٹے لیول پہ ایک بہت, بہت ہی چھوٹی سطح پر تالاب کے تالاب کی بھی چھوٹی سطح پر اگر وہ رہ کے زندہ رہنا اور جینا چاہتے ہیں تو بے شک ٹھیک ہے اس میں کہیں کسی کو کوئی میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ ایک بڑے ایک سمندر میں آ کے سمندر میں جب آ کے آپ لڑنا لکھنا اور وہاں پہ اپنے آپ کو بنوانا وہ ایک چیلنج ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان لکھنے والوں کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے ایک یہ بھی ایک پہلو ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو ایک نیگیٹیوٹی کے بارے میں کیونکہ میرا اپنا تجربہ رہا میں نے جب کچھ بلاگز دیکھے تو مجھے اچھے لگے اور پھر میں نے سب تھا میرا خیال ہے کسی ایک بلاگر کے ہی اس کے بلاگ پر مختلف ان کے اپنے فیوریٹ رائٹرس کے تھے تو وہاں سے کچھ اور میں نے بلاگ دیکھے تو مجھے کافی خوشگوار رہ حیرت ہوئی کہ تو بہت اچھا لوگ لکھنے والے ہیں اور اس وقت میں یہ نہیں ہے تھا کہ کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں اور جب مجھے اندازہ نہیں تھا میں خاصا لگے نیٹ پہ خاصا ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں تو اس مین کہ میڈیا مین بھی بھی ہماری مین اسٹریم میڈیا کے بیشتر لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ان سے واقف ہی نہیں ہے ہم نے اپنے طور پہ انیشیٹو لیا ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہم نے اپنے روزنامہ دنیا کا ہمارا ایک جو ڈائجسٹ ایڈیشن ہے ہم نے بلاگرس کی دنیا کے نام سے ایک, ایک سلسلہ شروع کیا اس میں بلاگرس کو انوائٹ کیا کچھ لوگوں نے بہت اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا بلال صاحب نے خاص طور پہ اس کو لکھا بھی اور اپنے انہوں نے اپنے حلقے میں اور مختلف جگہوں پہ اس کو پیس کیا پوسٹ کیا اور پھیلایا اچھا اس میں بھی ایک دلچسپ ہے کچھ لوگوں کا ریکشن اس میں ایسا نہیں سمجھ پایا کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا مطلب بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے اپنی اپنی اپنی اہلیت اور اپنی جگہ اور اپنی منوا لی ہے تو اب مین اسٹریم میڈیا ہم کو لینا چاہتا ہے اور ہم کو کیچ کرنا چاہتا ہے اچھا میں اس بات سے से تھا کیونکہ نہایت ہی زیادہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مین میڈیا میں نوے سے نوے فیصد سے زیادہ Uh, وجہ سے ہمارے یا کہیں اور کسی اور اخبار میں یا کہیں پر چھپے ہیں مینس ٹیم میں تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ لوگ والے ہیں تو وہ ایک خام خواہ کا مجھے محسوس ہوا کہ ایک سی ہے ایک عدم تحفظ ہے اور ایک منفی سا تاثر کچھ لوگوں میں تھا کچھ لوگوں میں بہت سے لوگوں نے اس میں ویلکم کیا بہت سے لوگوں نے بھیجا ریاض شاید صاحب ہمیں بہت باقاعدگی سے بھیجتے رہے ہیں رہے ہیں بھیجتے ہیں اسیم صاحب میں بھیجتے رہے ہیں غلام صبح صاحب کے اصلا آباد سے ہیں, غلام عباد سے اور کئی لوگ لکھنے والے کافی شاید میں نام بھی کچھ بول جاؤں لوگوں کے جو اچھا لکھنے والے بھیجتے رہے ہیں اور ہم ان کو چھاپتے رہے ہیں تو میری اس وقت میری یہ جی میں ذاتی اور اس کا مقصد یہی ہے کہ نیا طور پہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لکھنے والوں کو جگہ ملنی چاہیے اس لیے سمجھتے ہیں کہ میں جب خود آج سے 20-25 سال پہلے جب میں ابھی لا کالج کا ایک تھا تو میں نے ایک اخبار میں ایک پاکستان کا سب سے بڑا اخبار سمجھا ہے ابھی بھی جنگ اخبار وہ سمجھا کہ اپنا ایک میں کالم دیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیا ہے اور میرا کالم وہاں پہ ادارتی کراچی میں تھا میں تو لوگوں نے اگلے دن میرا کالم چھاپ دیا اور اگر وہ شاید نہ چھپتا تو میں شاید صحافت نہ آتا میں سمجھتا ہوں صحافت میں بھی جہاں پہ اچھا لکھنے والے لوگوں ان کو انکریج کرنا چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہمارا فرض ہے سماج کا ذمہ داری ہے کہ اہل علم کو اور اہل قلم کو ان کو انکریج کریں ان کو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں ان کو آگے لانے کی کوشش کریں ان کو وہ عزت اور وہ توقیر دیں جس کا وہ مستحق ہے براہ تو اس وقت میرا خیال ہے ہمارے جو جو بلاگرس آپ لوگوں میں سے بھی شاید کچھ موجود ہوں یہاں پہ یا کچھ نہ ہوں تو وہ اگر منفی حوالے سے کسی کے ذہن میں خیال ہے تو اس کو میں خالی اس کو دور کرنا چاہیے ان کو ایک اپارچونٹیز کے حوالے سے چاہیے مین اسٹریم میڈیا میں اگر ان کے لیے اپارچونیٹی پیدا ہو رہی ہے تو ان کو آنا چاہیے اس طرف اور اچھا لکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بنوانا چاہیے ایک بات سلمان عابد صاحب نے کیوں میں یہاں پہ خیال شروع کی میں سلمان صاحب نے کہا آپ لکھنے کے حوالے سے کافی اہم اور میں سمجھتا ہوں بڑے مفید مشورے دیے ایک اور بات کسی دوست نے پہلے کی کہ اسپیشلائزڈ لکھنے کی بہت ضرورت ہے ذرا جو پیچھے کھڑے ہیں نا پیچھے کھڑے لوگ ذرا ذرا دو منٹ ادھر بات سن لیں ذرا دو منٹ کے لیے بات سن لیں اس طرح وہ اچھا تاثر نہیں بنتا کہ پہلے ہی بیس پچیس تیس لوگ ہیں ہمارے سارے اور اس میں بھی یہ بول رہی ہیں اور کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ بالکل ہی بہت برا لگتا ہے تو میں کہنا ہی جا رہا تھا کہ جو لوگ لکھنے والے جو نئے لکھنے والے لوگ ان کو اس اپرچونٹی کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور اسپیشلائزڈ رائٹر کے طور پہ اپنی شناخت بنانی چاہیے بس کچھ لوگ اگر اپنا اگر کوئی خاص موضوع چن لیں مثلا میں بھی بیٹھے بیٹھے بھی بی باتیں سنتے ہی میں سوچ رہا تھا کہ اکانومی بھی ہمارے یہاں لکھنے والے روگ نہیں ہے سائنس, پہ, سائنس پہ, کے سائنسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اردو میں لکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں اور بہت شدید کمی ہے وہاں اردو میں اچھا لکھنے والے لوگوں کو میں تو اپنی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جہاں بھی بی جے پی ملتا ہے لکھنا کہ جو سائنس کی دنیا یا مختلف فیس بک پیجز ہیں یا گروپس ہیں کوئی اگر لوگ لکھتے ہیں تو ہم ان کو خود ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لکھیں اور تاکہ ہم آپ کو چھاپیں لوگوں تک اردو میں سائنسی موضوعات پہ کوئی اچھا میٹیریل آئے اس پہ لوگ لکھنے والے نہیں ہیں ادب پہ لکھنے ادبی کتابوں پہ ریویوز کرنے والے نہیں ہیں اگر کوئی بندہ کوئی بھی لکھنے والا بلاگر اگر اور کچھ نہیں اگر اگر اچھی کتابوں پہ ادبی کتابوں پہ اگر ریویوز کرنا شروع کر دی میرے خیال ہے بہت سے اخبارات میں کہیں خود اسے رابطہ کریں گے فلموں پہ ریویوز کرنے والے اچھی فلموں جو ماسٹر پیسز ہیں دنیا میں بیسٹ موویز رہی ہیں مختلف زبانوں کی فارن لینگویج موویز ہیں یا ہالی ووڈ بالی ووڈ کی اچھی مووی فلموں ان پہ بھی باقاعدہ ایک پروفیشنل انداز میں یا ایک اچھے طریقے سے ریویو کرنے والے لوگ نہیں ہیں زیادہ تر اور بھی موضوعات ہیں اگر آپ ان کو اسپیشلائز کریں ہمارے جو فیصلہ آباد میں خل میں آئی نہیں ہے شاید غلام مصطف صاحب وہ ان کے پہ اسپیشلائز گارڈننگ کی فیلڈ ہے اس میں ان کے وہ چیزیں بہت چھپتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تحریر بھی اور اپنے نام سے بھیج دیتا ہے وہ تین تین چار سے جگہ لفٹ ہوتی رہتی ہے کہیں ان کے نام سے بھی چھپ جاتی ہیں اور بعض وقت ایک ہی اخبار میں دو دو تین تین بار چھپ جاتی ہیں کیونکہ وہ وہ جس موضوع سے لکھتے ہیں وہاں پہ لوگ لکھیں اس طرح کم ہیں جیسے ہیلتھ کے موضوعات بھی اور سوشل حوالے سے سوشل بہیویئرس کے حوالے سے بھی چیزوں میں تبدیلی کے لیے بہت یہ ہے ہمارے یہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اخباروں میں پابندی ہیں اخباروں اور پابندیاں یقیناً ہیں لیکن اس وقت مالکان اور میڈیا ہاؤسز کی جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پابندیوں سے زیادہ بڑے پریشر اس وقت کارپوریٹ پریشرز آ, آ گئے ہیں ایڈ اشتہارات بھی ہیں بینکوں کے خلاف آپ نہیں لے سکتے موبائل کمپنیوں کے خلاف آپ نہیں لے سکتے کے خلاف کچھ سکتے اور بے شمار چیزیں ہیں کیونکہ جو اشتہار دیتے ہیں وہ وہ ایک الگ مسائل ہیں لیکن جو لوگ اچھا لکھنے والے ہیں کہنے والے ہیں وہ بات کہہ سکتے ہیں اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ جو بہت آسانی سے کر سکتے مطلب لوگوں کی ہمارے ہاں لوگوں کی سوچنے کی تربیت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے ان کو توازن اور اعتدال کے ساتھ بات سوچنا بات لکھنا اور کہنا سکھانا ایک بہت بڑا کام ہے میں خیال اس طرح کم لوگ توجہ دیتے ہیں پڑھنے کی طرف رجحان لوگوں کا پیدا کرنا کتاب کلچر کو پروموٹ کرنا لوگوں کو سوچنا کے عادت ڈالنا برداشت کی عادت ڈالنا رواداری کچر پیدا کرنا اور بے شمار موٹیویشنل رائٹر ہمارے ہاں کی بہت زیادہ ضرورت ہے موٹیویشنل چیزوں میں میرے خیال ہے ان حوالوں سے بھی اگر اسپیشلائز بلاگرز ہوں کو لکھنے والے ہوں تو میرے خیال ہے ایک اس کی بھی کافی زیادہ ان کے لیے امکانات ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک جو جس میں نے پہلے آپ کو وہ کریڈٹ دیا اگلا جو ایک یہ لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے شاید ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بلاگنگ ہے یا بلاگ ہے شاید وہ آگے جا کے اب اپنی وہ اہمیت یا وہ ایک جو انفرادیت تھی یا جو شناخت تھی وہ شاید قائم نہ رکھ پائے بہت بڑا چیلنج فیس بک کی صورت میں فیس بک پہ مائیکرو بلاگنگ کی صورت میں آ ہے بہت زیادہ لوگوں نے لکھنا سیکھ لیا ہے یہ گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے لکھتے ہیں اور وہ اچھا لکھ رہے ہیں اور کافی زیادہ لکھ رہے ہیں اور کافی تیزی سے لکھ رہے ہیں اور لوگوں کے باقاعدہ اپنے بلاگ نہیں ہیں مجھے پتہ ہے یہ اس بات کا فرق میں سمجھتا ہوں کہ گلاب پر آپ کی تحریریں محفوظ رہ جاتی ہیں سرجن دن میں سرچ کرنے پہ آ جاتی ہیں اور فیس بک وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں پیچھے چلی جاتی ہیں اور وہ بات کا بیٹھا ضائع بھی ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ کئی بہت اچھی ویب سائٹس آ گئی ہیں اور پچھلے بھی ایک سال کے دوران کم از کم پانچ چھ سات اچھی ویب سائٹس ہیں جہاں کافی ضرور لکھ رہے ہیں مثلاً جہاز مسود صاحب کی ویب ہم سب ہے رحت فاروقی صاحب کی انشاف ویب سائٹ ہے سبوک سید برا آئی بی سی اردو ہے اور بھی کئی چپکی ایک ویب سائٹ آ گئی ہے اور بھی کئی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ فیس بک پہ اپنا لکھتے ہیں اپنا آرٹیکل یا بلاگ یا کالم یا جو بھی کہیں آپ اسے میں تو اسے بلاگ ہی سمجھتا ہوں وہ لکھتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک اس میں ڈیٹے میں بھی آ جاتی ہیں وہ چیزیں بعد میں تب نگل بھی آتی ہیں تو یہ بھی ایک چیلنج ہے اس لیے آپ لوگوں کو جو بلاگ لکھ رہے ہیں یا اپنے انڈیویجل بلاگ پہ جن کی ایک ہے ان کو ان ویب سائٹس کا میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ادھر بھی آنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے سالوں میں آنے والے سالوں میں اور زیادہ زیادہ اگلے دو سالوں کے دوران دو برسوں کے دوران ہی بہت سے لوگ ان ویب سائٹس لکھنے والے اچھے لکھنے والے اخبارات میں آ جائیں گے کیونکہ وہ ان ویب سائٹس سے زیادہ رسائی ہے پولیٹیکل آرٹیکل بھی چھپتے ہیں اور چیزیں بھی چھپ رہی ہیں لوگ ان کو لفٹ بھی کر رہے ہیں لے بھی رہے ہیں نئے آنے والے جو امکانات ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھیں اوپن رکھیں ایک ہوتا ہے کہ جس طرح بعض اوقات ہمارے ہاں فیل ہوتا ہے کہ اب کچھ چیزوں میں ایک ریشن ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ہمارے ہاں نئی سیزن کی طرف جانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال ہے بلاگرس نے جو پیچھے کام کیا ہے وہ سارا نہایتی قابل تعریف ہے نہایتی قابل تحسین ہے جو آپ لوگوں کو جو کریڈٹ ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا آپ لوگوں کو یہ پاسٹ 5 فائیو فائیو ٹو سیون ایئرس میں خاص طور پہ اب جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ ہے اب اگلے آنے والے دور میں آنے والے برسوں کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں ماڈیفائی کریں چیزوں میں اور اس اپنی تحریر کی اور لکھنے کی جو صلاحیت ہے اپنی انڈیپینڈنس بھی برقرار رکھیں آپ بالکل اپنی آزادی برقرار رکھیں لیکن آزادی کا مسئلہ مطلب یہ نہیں کہ ذمہ داری پہ کمپرومائز کرنا آپ آزادی برقرار رکھیں لیکن زیادہ ذمہ دار ہو کے زیادہ رسپانسبل ہو کے لکھیں لیکن ساتھ جو ویب سائٹس کا ای ایریا آ ہے وہ بھی آئیں اور مین اسٹریم میڈیا کی طرف اخبارات کی طرف بھی آئیں ہم ہمارا اخبار جو دنیا کا ہم نے ہم نے بلاگرس کے دنیا کے نام سے سلسلہ شروع کر رکھا تھا وہ بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس جو بلاگ آتے ہیں ہم ان کو چھاپتے ہیں ہم ان کو انکریج کریں گے انشاءاللہ اور بھی آپ لوگوں میں سے لکھنے والے لوگ جو موضوع سیاسی صرف ہمارا چونکہ سیاسی بھی صرف یہ ہے کہ ہمارے چونکہ اس صفحے کی مجبوری ہے کہ وہاں پہ سیاسی کالوں پر نہیں چھپ سکتے لیکن اس کے علاوہ صرف ایک پیور پالیٹکس سے ہٹ کے بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ لوگ لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہیں ہم ان کو بالکل خیر مقدم کریں کہ ان کی تحریریں چھاپیں گے لیکن یہ آپ نہ سوچیں میں پھر بھی آپ کو کہوں گا یہ آپ نہ سوچیں ایک منفی انداز میں چیزوں کو نہ دیں کہ یہ پیشکش یا کچھ چیز یہ نہیں کہ لوگوں کو اگر آپ کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی بلاگر یا بلاگر کی مین سٹریم میڈیا کو ضرورت ہے اور وہ مجبور ہو کے آ رہے ہیں ایسا بات قطعی نہیں ہے ایسی کتعی نہیں ہے یہ ایک تلخ بات ہے آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی لیکن ایک بے رحم حقیقت ہے اخبارات میں ریٹروں کو میڈیا ہاؤسز کو ہمارے مالکان کو مینجمنٹ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے جو لوگ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں میرے جیسے لوگ وہ اپنے ہی وجہ سے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ اس باتیں ادراک رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگ لکھنے والوں کو اکثر اچھا لکھنے والوں کو ان کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ان کو جگہ ملنی چاہیے ان کو وہ عزت اور توقی ملنی چاہیے جس کو وہ جس کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نیا ذاتی طور سمجھتا ہوں لکھنے والا جو ہے وہ بہت قیمتی اور وہ نایاب ہے اور اس کو جو رسپیکٹ اسے دی جانا چاہیے اسے سلوٹ کرنا چاہیے اس کے طرح کہتے ہیں کہ ہیڈ اسٹاف ہونا چاہیے وہ ہر لکھنے والا ہے چاہے وہ کسی اور آپ لوگ بلاگر والے اس, اس معاملے میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بہت سارے بلاگر رہتے ہیں جو چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں گجرات سے ہیں چیجا وتی سے ہیں جلال پور ڈیڈا سے ہیں اور اس طرح شہروں چھوٹے شہروں سے ہیں جہاں جہاں گرم فائل زیادہ ہیں لیکن ان لوگوں نے لکھا اپنی کوشش کی انہوں نے اردو کے والے سے اردو کی محبت میں انہوں نے کوشش کی چیزوں کو نئے آئیڈیاز ان میں انٹروڈیوس کرائے اور ایک ٹرینڈ پورا سیٹ کیا اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب آپ ہم سب کو بھی چاہیے باقی میڈیا کو بھی چاہیے باقی اخبارات کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں محبت کے ساتھ خیر مقدم کریں وہ رسپیکٹ دیں لیکن آپ لوگوں کو بھی نئے حالات نئے چیلنجز نئے چیزوں کے مطابق اسٹریٹجیز چینج کرتے رہیں اس حساب سے ماڈیفائی کرتے رہے بہت شکریہ جی دیکھیں جہاں تک ہے چوری کا مواد یا چوری کا تعلق اخبارات میں یہ چیزیں لفت کرنے کا ایک رجحان رہا ہے بغیر کسی حوالے کے بھی رہا ہے جو غلط ہے کیونکہ بہت ہی نقصان دہ ہے اور وہ غلط ہے ہمارے ہاں میں اپنی ذاتی بات کروں گا ہم نے دو چیزیں کی ہم نے ہم نے ایک عادت ڈالنے کی کوشش کی ایک تو ہم کچھ ہی تحریر لیتے ہیں اس کا ہم حوالہ دیتے ہیں ویب سائٹ سے لی کسی رائٹر سے لی اب اس کے بعد بھی کوئی آباد لوگوں کو لگا کہ بھائی ہم سے آپ نے پوچھا نہیں ہے اس کے بعد اب تو ہم نے یہ سلسلہ کیا کہ ہم انہی لوگوں کو لگاتے ہیں جو ہم تک اپروچ حاصل کریں جو ہم تک آئیں کہ جن تک ہم جائیں جا سکیں جن سے بات کر ہیں جن سے اجازت لے ہیں جن سے ہم کہہ دیں یا جس طرح ہم نے بتایا آپ کو ریاض شاہ صاحب اپنے بلاگ لکھتے ہیں جریزہ تو ہمیں تحریک بھیجتے ہیں وہ اپنی ہر تحریک مجھے ای میل کرتے ہیں سلیم صاحب اپنی چیز بھیجتے ہیں اپنی ہر تحریک مجھے ای میل کرتے ہیں صاحب میں نے کہا وہ اپنی ہر مجھے ای میل کرتے ہیں بلال صاحب جو جب بھی لکھتے ہیں کر دی کافی انہوں نے اب تو شادی کے بعد یہ مزید لگتا ہے سست ہو جائے تھوڑا تھا لکھنے میں تو یہ بھی چیزیں اپنی تحریریں بھیجتے ہیں اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں تحریر اور اپنا نام کی اور اپنا نام دادی بھیج دیتے ہیں اب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیک کرنا جج کرنا آپ کے بائی ڈاک چیز آتی ہے یا ای میل گدری چیز آتی ہے اس پہ ایک رائٹر ہے اس نے اپنا نام کلیم کیا ہوا ہے اب آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو آپ لگا دیتے ہیں और फिर अगले दिन जाके या दो तीन चार दिन बाद एक रिएक्शन आता है लोग कहते हैं कि हमारी चीज थी और पुराना जगह लग गई मेरा अपना आती तौर बच्रीका तो ये है जब मैं भी देखता हूं उस चीज उनसे बाधल करता हूं और उस राइटर को उस मेल को हम آئندگ اسک میں ڈال دیتے ہیں یا اسے بلاک کر ہم کر دیتے ہیں لیکن یہ سلسلہ ہے اور پھر ہم نے کبھی یہ بھی کوشش کی کبھی کبھار ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو کسی کچھ تحریر یا کوئی ٹکڑا یا کوئی فکرا یا کوئی بہرا گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات اسے پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات نہیں بھی پتہ چلتا پلس یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں ہر اتنا رسپانسبل نہیں ہوتا کسی نے چیز بھیج دی ہے اسی کام چلا لیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کی چیزوں اس کا یہی یہ ہونا چاہیے کہ اب جو کوئی بھی چیز بغیر حوالے کے استعمال نہ کرے بعض اوقات کمپیوٹر ورگے والے سے سائنس کے والے سے کیونکہ اردو پر تحریر ہمیں ملتی نہیں ہے تو ہمیں جہاں کوئی تحریر ملی ہم نے لگائی اب کراچی میں ایک اگر اپنا گلوبل سائنس ہے جو کمپیوٹنگ پرچہ اس نے ہمیں بعد میں اعتراض کیا گیا آپ نے ہماری تحریر لگا ہم نے اس کے بعد تحریر ان کی بند کر دی اور ان کی کچھ جو لکھنے والے ہیں ان کو جب انہوں نے کہا تو ہم نے ان سے اجازت لے کر ہی ان کی تحریر چھاپی ان کے ایڈیٹر کو ہم نے کہا کہ اگر آپ چاہیں کسی یا جو رائٹر ہے میں سمجھتا ہوں رائٹر کا تو حق ہے وہ اپنی بھی تحریر کسی مثالے پہ چھپوا بھی لے تو اس کے بعد اگر اس میں اضافے کرتا ہے یہ تبدیلی یا ترمیم کے بعد اس کا تو یہ اس کے ایک اس کا ایک اس کی رائٹ اس کا پرکار رکھتے ہیں کوئی اور جگہ پہ یہ اس میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ قدم ہو جائے تو اس میں ریشن میں ریئیکشن بھی پوسٹ کرنے کے بجائے آپ کو متعلقہ انچارج سے متعلقہ ریڈر سے رابطہ کرنا چاہیے اخباروں میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اچھا بڑا سسٹم موجود ہے ان قسم کی چیزوں کو تو بہت سختی سے دیکھا جاتا ہے نیوز کے بارے میں جرمانے فائن ہوتے ہیں اور اسٹیل آرٹیکلس میں بھی باقاعدہ فائن ہوتے ہیں ہمارے یہاں کافی یہ سسٹم کافی سخت ہے تو اگر تھوڑا سا پرستو کریں نا لوگوں کی ای میلز موجود ہوتی ہیں لکھنے والوں کے میرا مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنی شکایت کو رجسٹر کرا کے ٹھیک کرا سکیں تھینک یو ٹائم پھر کافی ہو جائے گا میرے پر سارا الزام ڈال دیں گے لوگ جی جی نہیں نہیں میں نے میں نے میں نے ایک میں نے یہ کہا ہی نہیں کہا کہ اسپیسفک لکھیں جو مرضی لکھیں اچھا لکھنے والی ہر چیز چھپتی ہے میں صرف مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ جس کو اگر کوئی اسپیشلائز لکھنے والا ہوگا اس کے چھپنے کے امکانات بڑھ جائیں گے لیکن جس طرح کرکٹ ٹیم ہوتی ہے نا اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے اوپنر کی بحران ہے جو اوپنر ہوگا اس کا زیادہ چانس بنے گا اس وقت اگر وکٹ کیپر ہے نا ٹیم میں اگر کوئی باہر بیٹھا کیپر ہے تو کئی سالوں تک انتظار کرے گا لیکن نا آپ آپ غلط آپ اصل میں کر رہے ہیں ایڈیٹوریل پیج کے والے سے بات کالم بیرا کے والے سے وہ ظاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ چیزوں کا خلاح ہوتا ہے لکھنے والوں کو پیج ان چارجز کو ضرورت ہوتی ہے شخصیات پہ لکھنے کی مطلب مثال کے طور پہ ظفر علی خان کا دن آ ہے ان کو ان کو کوئی لکھنے والا کوئی اچھی چیز آ ہے تو وہ چھاپ دیں گے اس کو ٹھیک ہے آپ اگر لیکن آپ اگر نیب کے پرائم منسٹر کے بیان پہ تجزیہ کرنا چاہیں گے تو وہ تو ان کے پاس پندرہ کالم آلریڈی موجود ہوں گی تو یہ بھی زہر ویری کرتا ہے لوگوں پر کے جو پیج انچارج ہے وہ کس نے کس کو دیکھا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہوتی بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن زہر جو پیج انچارج ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے پریلٹی سیٹ کر رہا ہوتا ہے اس نے ندی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن کچھ میں نے کہا جس طرح مشکل موضوع ہیں اور انفیکشن موضوعات ہیں لٹریچر ہے بکس ہیں اور میں اصل میں اپنے پیج کے والے سے خاص طور پہ بات کر رہا تھا کوئی ریویوز کرنے والا ہوں مطلب میں میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں اور میں نے کئی لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا کہ جو دنیا کے جو مشہور بیسٹ موویز ہیں جو ماسٹر پیسز ہیں جو جن کو ہم شاہکار فلمیں کہتے ہیں سو شاہکار فلمیں ہیں یہ پچاس فلمیں ہیں ان سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے ہم کئی لوگوں سے لکھواتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سو کتابیں شاہکار کتابوں سے لوگوں کو تعارف متعارف کرا جائے اردو کے بیسٹ ٹاپ ٹاپ ٹین ناولس آپ لے لیتے ہیں کہ اور رائٹرز ہیں ان میں ہم نے اور اس طرح سکالرز ہیں فلاسفرز ہیں ان کو ایک تھوڑا اب ہم نے اگر آپ ہمارا پیج پڑھتے ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اس میں مختلف رائٹروں سے لوگوں اصل میں یہ ہے کہ آپ بلاگرز میں زیادہ معاملہ ہے کتھارسز کا میں نے دیکھا ہے غصہ اور اپنے بڑاس کو کتھارس کرتے ہیں اظہر وہ بھی ایک نیچرل بات اچھی بات ہے لیکن جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو بلاگر متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں نا کچھ چیز معلومات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے لکھتے ہیں کچھ خاص حوالے سے کوئی انہوں نے ایک اچھی کتاب پڑھی ہے کوئی ناول پڑھا ہے تارر صاحب کو ناول پڑھا ہے یا کوئی اور بڑا ناول پڑھا ہے کافکا کی کوئی چیز ہے یا سبھی اور چیز ہے اس سے وہ زیادہ وہ چیز چھپنے کا چانس ہوتا ہے کتھارسز ہی نسبت کتھارسز اچھا ہوتا ہے اپنا ظہر آپ کی براسنگ ہو ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کبھی جیسے میں اگر آپ ایک منٹ میں آخری منٹ وقت میں نے اپنا پہلا کالم لکھا پرسنل میں بات کر رہا ہوں نائنٹی ٹو میں کی یہ بات ہے جنگ کراچی میں چھپا میرا کالم تو میں کا تھا, سال, تو لاکھ کا اسٹوڈنٹ تھا انیس سال اوپروں کی میری تو ظاہر ہے بہت زیادہ میری حوصلہ دئی ہوئی اس کے بعد میں نے کالموں کی بھرمار کر دی اور اگلے ایک دس <سلام> دنوں میں کوئی پندرہ کالم نے لکھ کے بھیجے جنگ کا جو انچارج کے ایڈیٹر ایڈیٹوریل تھے وہاں پہ تو ایک دن میری میرے جو فون بھی بات ہوئی تو وہ انہوں نے آواز سے نظر لگا لی ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں کہ میں پڑھتا ہوں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کے سے آپ پندرہ بیس دن میں ایک آدھ چیز ہمیں بھیج دیا کریں جبکہ اسپیس کے لیے کہ ہم لگا دیں گے اچھا میں نے وہ نوجوانی کو جب ایک جوش اور بنی کا ضم ہوتا ہے میں نے کہا جی دیکھیں جی آپ فلاں ایشو ہے اس ایشو پہ فلاں آپ میرا کالم بھی موجود ہے آپ نے حقانے صاحب کا کالم لگایا ہے یا کسی اور بڑے کالمس کا نام لیا تو میری چیز تحریر دیکھیں تو صحیح اگر اس سے بہتر لگے تو لگائیں اگر لگے تو نہ لگائیں اب وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک نوجوانی کا ایک بچپنے کی علی بات کو انہوں نے نظر انداز کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے پیڈ رائٹر ہوتے ہیں ریگولر رائٹر ہوتے ہیں کالمسٹ ہیں کی اپنی لیڈرشپ ہوتی ہے اور ہم نے ان کی ہر تحریر لگانی ہوتی ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کی کوئی تحریر کسی بڑے کالمسٹ کی کسی خاص تحریر سے زیادہ بہتر ہو کسی بھی لکھنے والے کی ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن اخبار اپنے بڑے لکھنے والے کو ریگولر رائٹر کو ترجیح دے گا اس کی اپنے ریڈرشپ ہے اپنی فالوئنگ ہے اور اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے نئے لکھنے والوں کے لیے موقع ملتا ہے کبھی کبھی کچھ میں وہ چانس ملتا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے یہ بات میں کہنا چاہوں گا یہ ضروری ہے کہ ادارتی پیجز کے جو انچارج صاحبان ہیں ایڈیٹر ایڈیٹوریلز ہیں وہ اپنے اتنے اپنے اندر اتنا کھلا پن ہو برداشت ہو اور وسط ہو کہ نئے لکھنے والوں کو موقع دیں جو کہ اوقات نہیں بھی ہوتا کئی اخبارات میں ایسا نہیں ہوتا مطلب کئی اخبارات میں خوشی ندیم صاحب نے بھی دونوں کالم لکھا میں بالکل زینہ داری سے سمجھتا ہوں ہمارے اخبارات کے قومی اخبارات کے خاص طور پہ جو دوسرا پیج ہے اس میں کئی کالم ایسے ہیں ان کی جگہ پہ کئی اچھے لوگ لکھنے والے بلاگرز ہیں یا سوشل میڈیا پہ لکھنے والے یا مختلف ویب سائٹ لکھنے والے لوگ زیادہ بہتر ہیں ان میں زیادہ صلاحیت ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہاں چھپنے کا لیکن وہ نہیں چھپ پاتے مجبوریاں بھی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ کچھ احباب جو ہیں وہ کتاب کی تقریب پہ رونمائی سے زیادہ کھانے کی تقریب پہ رونوائی میں زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہیں اور خصوصا جو الحمرہ کے عملہ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ میں ان سے درخواست کروں گا کہ لوگ بہت دور سے تشریف لائے ہیں اگر وہ ویٹ کریں تو میں اس کے ان کے لیے بعد میں انتظام کر سکتا ہوں لیکن یہاں مہمانوں سے زیادتی نہ کریں میزبان بنے آج کے دن پروگرام uh, جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں آخری لمحے ہیں آخری ساحتیں ہیں اور میں انسوان صاحب کو مس کر گیا ہوں آتف بٹ صاحب کو مس کر گیا ہوں ہمارے بہت سارے بلاگرس جو ہیں وہ مس ہو گئے ہیں uh, میں ان سے بعض افواہ ہوں uh, اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ان کو پہلا موقع دیا جائے گا ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں مہمان گرامی ہیں میں جو کاغذوں میں میری تاریخ پیدائش ہے وہ انیس سو اسی کی ہے اور وہ انیس سو اکاسی سے ایک ادارے میں نوائے وقت میں کام کر رہے ہیں اور یہ ان کی پہلی جاب نہیں ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے صحافت سے آغاز کیا لیکن ایک ادارے میں مستقل اتنا عرصہ انہوں نے کام کیا شاعر ہیں کالم نگار ہیں ڈپٹی ایڈیٹر نوائے وقت ہیں اور کیا خوب آدمی ہیں خوب لکھتے ہیں اور خوب بولتے ہیں اور وہ جو فیصلہ واد کے کسی شاعر کا شعر تھا کہ ہم تو فلک کے آدمی تھے کریہ کریا محتاب تھے ہم تیرے ہاتھوں میں کیسے آ گئے ہم تو بڑے نایاب تھے تو میں یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں محترم سی راشد صاحب کی طرف نظر کرتا ہوں آپ جناب تشریف لائیے اور ہمارے پروگرام کو عزت بچیے اور احباب سے اعتماد کرتا ہوں کہ ذرا تالیاں خود بجائی جائے اس تقریب کے منتظمین نے اس تقریب کا جو وقت مقرر کیا جو انہوں نے اپنے کارڈ پہ جو فیس بک پہ بھی لگا جو ایک واضح ہدایت نامہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ تقریب صرف دو گھنٹے پر رکھتی ہے انتظامیہ کے ساتھ شاید ان کوئی بات ہوئی تھی کہ ایک سے تین تک یہ آپ تقریب رکھے اس کے بعد شاید کا دوسرا فنکشن ہے اس حساب سے تو اس تقریب کا وقت ختم ہو چکا ہوا اور شاید میرے پاس آپ کے شکریہ کے لیے بھی وقت موجود نہیں ہے یہ مجھے اگر بتا دیں محترم آپ بتا دیں کہ اگر آپ کی یہاں حال کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے تو وقت لے لیے آپ سے پھر بات نہیں چار بجے تک چار بجے تک ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ویسے ویسے تو اتنا شاید میں کہہ بھی نہ سکوں کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے اس تقریب کے حاضرین کے چہروں سے جو تھوڑی سی تجسس بھی ہے تھکن کے آثار بھی ہے جس انہوں نے فرمایا بھی کہ کچھ کھانے کی بھی ایک ہے ظاہر ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہر ایک کی شیڈول ہوتا ہے بہرحال یہ اچھی بات ہے آج مجھے بہت خوشی ہوئی اس تقریب میں شریک ہو گئے فیس بک پر ہی ایک میں کوٹیشن پڑھا کرتا ہوں جس میں وہ کوئی صاحب فیس بک کا جس کا اکاؤنٹ تھا وہ صاحب بہت ہو گئے تو ان کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے فیس بک پر کتنے پانچ ہزار سے زیادہ اس کے وہ تھے فیس فرینڈ تھے فیس بک فرینڈ تھے لیکن آج ان کا انتقال ہوا ہے تو ان میں سے پتہ ہی کہاں مرکب گئے وہ کوئی بھی نہیں آ رہا تو مجھے آج اس حوالے سے خوشی ہوئی ہے کہ یہ فیس بک یہ uh, جو میڈیم ہے انٹرنیٹ کا جس پر کئی یعنی کہ فیس بک کے علاوہ بھی کئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے واٹس ایپ ہے اور دوسرے ایسے رائے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانی برادری کا جو ایک رشتہ استوار ہوا ہے اس کو بھی اب آپ بلاگرز فیملی کہہ سکتے ہیں یہ جو پاکستان باہر سے یہاں تشریف لائے ایک فیملی کے ممبرس کی حیثیت سے تو یہ جو افدائیت کا رشتہ ہے یہ مجھے بہت پسند ہوئی ہے کہ آج اس تقریب میں اس کا ایک تھوڑا سا شاہکار نظر آیا ہے کہ اس تقریب کے انہوں نے انتظام شاید تھوڑا کیا ہوگا لیکن اس حساب سے تقریب کی جو شرکا ہیں وہ کافی زیادہ حوصلہ افزا تعداد میں یہاں موجود ہے یہاں بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں خاص طور پر پاکوانی صاحب نے سلمان آباد صاحب نے اور مجھے نو خیز اختر صاحب ان کو مجھے بہت راحت ہوئی انہیں دیکھ کر بھی انہیں سن کر بھی میں پہلے کئی بار کہہ بھی چکا ہوں کالم نگاری کے حوالے سے فکایا کالم نگاری کے حوالے سے کہ مجھے اطاول قاسمی سے آگے کوئی اور نظر نہیں آتا باقی ہم سب جو ہیں جو اپنے آپ کو کالم نگار کہتے ہیں وہ یا سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا کچھ اور ہیں یا اپنے اپنے مفادات کے ٹوکری انہوں نے اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے تو وہ گھسیٹا کی جیٹی کر رہے ہیں بلے ڈاکیز اختر صاحب نے مجھے ایک امید کی کرن دھوڑائی کہ قاسمی صاحب کے پاس نئی نئے موجود ہیں اس فکاہیا کارونیگاری میں بھی ہیں دلدار پرویز بٹی میرے استاد تھے وہ ایک سیریمنی تھی آرٹسٹوں کی ایوارڈ کی تقسیب کی سیریمنی تھی تو اس نے مسرت شاہین صاحبہ بھی ایوارڈ لینے کے لیے موجود تھی انہیں دلدار بھٹی نے اسٹیج پہ بلایا تعریف کی ان کی جب وہ جانے لگی تو دلدار بھٹی بہت بٹی تھے بھٹی صاحب تو کہنے لگے کہ مصرت شاہین آتے ہوئے بھی اچھی لگ رہی تھی اور جاتے ہوئے تو بہت اچھی لگ رہی تھی تو مجھے بلند نوخیز اختر صاحب کے بارے میں یہ محسوس کر کے ہوئی ہے یہ لکھتے ہوئے بھی بہت اچھا لگتے ہیں اور بولتے ہوئے بھی بہت اچھا لگتے ہیں بہرحال یہ اچھا اضافہ ہے باقی بہت باتیں ہو گئی اس بلاگنگ کے حوالے سے یہ ایک نیا میڈیم ایک اظہار کا جو ذریعہ ایک نکلا ہے اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بوجھ کم ہوا ہے پرنٹ میڈیا جس طرح ایک جنگار جس طرح سربار عابل صاحب نے پوائنٹ کیا تھا کہ ہر ایک کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے وہ یہ جی جس طرح آگاہی ہو رہی ہے اس میڈیا میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کالم نگار بن جائے یا اینکر بن جائے تو اس حوالے سے یہاں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے کس کو اکاموڈیٹ نہیں کرنا ہے یہاں اخبار کی پالیسی کی بات بھی ہوئی ہے اس بارے بھی, بھی میں تھوڑا سا عرض کروں گا تو یقینی بات ہے اخبار کا جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز ہو جائے جو کالبوں کے لیے مخصوص صفحات ہیں مثلاً ہمارے نوایوک میں ہمارے دو صفحات ہیں ایڈیٹوریل کے ان میں ایک صفحے پر سات کالب کی گنجائش ہے دوسرے صفحے پر ایڈیٹوریل کو نکال کے تین کالبوں کی گنجائش ہوتی تو ہم نے ڈیلی اتنے ہی لگانے ہوتے ہیں اگر ایک اکٹھ ایک حجوم ہو ہمارے پاس تو سلیکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس میں یہ خاکوانی صاحب نے بہت اچھی طرح ایلیبوریٹ کر دیا ہے کہ کیا یعنی جو ایک پیڈ کالم نگار بھی ہیں وہ ہماری ان کی لیڈرشپ ہے وہ اخبار کی مجبوری بن جاتے ہیں انہیں چھاپنا ہوتا ہے تو اس میں یقیناً حوصلہ افزائی میں تو حوصلہ افزائی کرتا ہوں میں ایڈیٹر باروں کی اور بہت سارے کالم نگار اگر آپ دیکھیں پچھلے دس سال کے دوران مجھے دس سال ہو گئے ایڈیٹوریل سیکشن میں تو اس دوران نوائب میں میرا خیال ہے حوصلہ افزا تعداد ہوگی نئے کالم دکھاروں گی جو میں نے کو کروائے تو میرے پیش نظر کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی ید یعنی اخبار پروی والی بات نہیں ہوتی کئی ایسے کالم نگار جن میں پہلے جانتا تک بھی نہیں تھا کی دیتا, ان کی تحریر میرے پاس آئی میں نے دیکھی تو میں یار پہ پورا اترتی نظر آئی جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے تو میں نے ان کو چھاپ کر شروع کیا میں نے کئی لکھنے والوں کو مین ایڈیٹوریل پیج پر بھی لگا تو یہ جو ہے ایک اچھی بات یہ ہے اس میں یہ فلوگنگ سسٹم کی اور یہ فیس بک کے حوالے سے کہ لوگوں کو ایک شعور آ گیا ہے ابہام کی اظہار کا انہوں نے اپنے معافی زمین کا اظہار اگر کہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا کوئی سننے والا نہیں ہے ان کی کوئی بات وہ کہنا چاہتا ہے لیکن موقع نہیں مل تو یہ ایک مفت کا ایک موقع دستیاب ہو گیا ہے ہم یہاں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی آپ ایک اکاؤنٹ بنائے فیس بک اکاؤنٹ بنائے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے بلاگ بتایا اپنا اور وہ کی بورڈ تھا پے اور لکھنا شروع کر دے تو یہ بہت ایک ابھی دیکھیے یعنی کہ اس یہ دہائی ہے اس میں ہمارے یہ ٹی وی چینل بھی نہیں تھے تو جو ایک یعنی کہ ملکی مسائل کے حوالے سے ایک تجسس ہوتا ہے کہ ہمارے قومی قائدین جو ہیں ان کے دل میں کیسا درد ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ملک کو ترقی دلانے کے حوالے سے تو آگاہ نہیں ہو پاتے تھے تو ہمارے خاص طور پر ریموٹ ایریاز کے لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس پارٹی کا کیا منشور ہے کیا پروگرام ہے کس لیڈر میں کتنی قابلیت ہے تو جب یہ ٹی وی چینلس کی ابتدا ہوئی دو ہزار دو پر اس کے بعد پھر ہمارے ٹاک شوز میں ان لوگوں نے آنا شروع کیا تو سب کے کیلیبر کا بھی پتہ لگا عوام کو کہ کون سا پورٹیچر کتنے کیلیبر کا کتنی صلاحیت ہے اس میں کتنی ذہانت ہے اور کتنا درد ہے ملک اور کا تو اس طرح ایک زبان ملی لوگوں میں ایک تجسس بھی پیدا ہوا پھر ایک کوائری کرنے کی بھی ایک اس لوگوں کے دلوں میں ایک جو کتھار سے قابل کہتے ہیں تو وہ ایک شعور اجاگر ہوا اس کے بعد چلتے چلتے آپ ظاہر ہے یہ ایک ترقی کا دور ہے اس میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج ایک پوری دنیا ایک دائرے میں سمٹ آئی ہے رابطہ کرنا بھی آسان ہے کسی کے حالات کی آگاہی رکھنا بھی آسان ہے اور اس دھرتی پر نیچے سے اوپر تک جو کچھ بھی موجود ہے زرے زرے تک وہ سب آپ آب, اب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے یہ ہر ایک تک ہر ایک کی اس تک رسائی ہو گئی ہے اس میں یقیناً یہ بہت یعنی ایک اچھی جتی وسیع ہو رہی ہے یہ میڈیم اور ایک برادری کا حصہ بن رہے ہیں پوری دنیا میں اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار آ گیا ہے تو آپ نے اس کو بے طریق استعمال کرنا ہے آپ کے جو ذہن میں ہے آپ نے اس کو بس گوگل دینا ہے کہہ گزرنا ہے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی کہ اس کے سوسائٹی پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں برے اثرات رد ہوتے کسی کی پرسنالٹی پہ کوئی اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ اپنی پرسنالٹی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ نے کہہ دینا ہے وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ کسی کسی کا یہ بانٹو تھا کہ زبان پہ آیا ہوا لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے بعد تعلقات کیوں نہ خراب ہو جائے بہرحال جہاں تک بات ہے ذمہ داری کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ہم نے اس معاشرے میں نظم و ضبط قید کرنا ہے ایک ڈسپلن بنانا ہے تو پھر اس ڈسپلن میں رہ کر ہی اپنے معاملات روز روزمرہ کے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اگر سب ایک شطر بے مہار معاشرے کی شکل سامنے بن جائے گی اس ابلاغ کی وجہ سے کہ آپ کے پاس اختیار موجود ہے کی بورڈ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوچ ہے اچھی ہے بری ہے اس کا آپ نے اظہار کر دیتا ہے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس سے بہت سی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ آپ کو جو نعمت دستیاب ہوئی ہے اس کو آپ سمجھداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں آپ اس سے مستفید ہوں آپ اس کو زحمت نہ بنائیں معاشرے میں کسی کے لیے ابھی یہ جو پیسے چلتی ہیں فکرے بازی ہوتی ہے تنقید ہوتی ہے ایک ایک کی بات ایسے میں نے محسوس کیا کہ زر پھسل پڑ جاتی ہے یہ یہاں فیس بک پر آنے والی کوئی چیز جو ہے وہ اتنی زبانیں زد عام ہوتی ہے کہ وہ کوٹ کی جاتی ہے پہ خود مجھے بھی بہت یعنی کہ مدد ملتی ہے اس سے جب ہم کوئی اداریہ لکھتے ہیں ادارتی روٹ لکھتے ہیں یا کالم لکھتے ہیں تو کسی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کوٹ کرنے کی تو اس کے لیے پھر ہمیں مدد مل جاتی ہے اس میڈیم سے تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہے یقینی بات ہے تو اس میں میں ابھی پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ابھی ایک بحث شروع ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں جو بل پاس کیا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو اس کے بارے میں بہت ساری لے دے ہو رہی ہے اس کے بل کے حق میں زیادہ ہے اس کے حوالے سے جو ایک شاعر اسلامی کی بنیاد پر جو بات ہوتی ہے اس پر زیادہ لینے ہو رہی ہے اس خاص طور پہ سوشل میڈیا میں نے بھی اس پر ایک رائے کا اظہار کیا تین دن پہلے روانے کارکنان تحریک پاکستان میں نرزیاتی کارفرنس ہو رہی تھی تو اس پہ مجھے موقع ملا کتاب کا وہاں بڑے بڑے اسکالرس تھے ججز بھی تھے لائت بھی تھے اسلامی اسکالر بھی تھے خواتین کی نمائندہ شخصیات بھی تھی تو وہاں میں نے یہی سوال اٹھایا اسی دن وہ پریس پہ پر وہ خبر آئی تھی تو میں نے اس کی کباہتوں کی وضاحت کی کہ اس کے معاشرے پر کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے اس قانون کے اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے ہمارا ایک سوشل سسٹم ہے خاندانی نظام ہے اور جس میں یعنی کہ آپ دیکھیے کتنی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں نظام سے وابستہ کمبائنڈ جو سسٹم ہوتا ہے خاندانی نظام اس میں کتنی اخلاقیات کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک گھر میں آپ اندازہ لگائے کہ کسی مرد کو کسی عورت کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑے گا چاہے چند لمحات کے لیے دو دن کے لیے تو گھر میں موجود جو دوسرے لوگ ہیں عزیز و اکارب جو ہیں ان کے دلوں پر کیا نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں دھیانداری کے ساتھ کہ یہ خاندانوں کو توڑنے کی ٹوٹ پھوٹ کی بنیاد ہوتی اس قانون کے ذریعے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی جبکہ پہلے ہی خواتین موجود ہیں جو جرائم خواتین سے ریلیٹ کرتے ہیں سخت سے سخت سکس سزائیں ہیں پہلے سے قوانین موجود ہے ایک قانون قومی اسمبلی نے پیپل پارٹی کے دور میں بیگم فخر الرسا کا ایک مسودہ قانون تھا اس کی منظوری دی تھی جس کے تحت سزائیں بڑھائی گئی تھیں یہ اس کے تیزاب والے ریپ والے اغوا برائے والے اسی طرح ونی اور شوارہ کی جو رسمیں ہیں قرآن سے شادی خواتین کی ہوتی ہے ان کی باقاعدہ سزائیں موجود ہیں ہمارے مربجہ قوانین میں ان سزاؤں کے ہوتے ہوئے ان قوانین کے ہوتے ہوئے یہ محض مجھے شرارت لگی کہ اس قانون کے ذریعے آپ ایک تحقیر کا جو ایک اقوام ہے وہ بدلو کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں گھر سے نکال دیں وہ اور ویسے بھی آپ دیکھیے اگر ہم مشیت عزتی جو ہے اس سے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے کر سکتے نا خدا کی جو حکمت ہے اس سے تو ہم آگے نہیں جا سکتے نا اگر ذاتِ باری تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے انسانی زندگیوں کے حوالے سے مرد اور خاتون کے رشتے کے حوالے سے جو سورہ نصا پوری موجود ہے قرآن مجید پہ اس کی حد آپ دیکھیے اس کی آیات ابھی میرے اس میرے بیٹے نے وہ ڈال دیا میرے کوٹ کر کے میرے ان الفاظ کو فیس بک پر تو اس پر کافی تنقید کی باتیں تنقیدی حوالے سے بات صاحب نے آئی اور میرے ایک دوست نجر ولی خاں انہوں نے بھی کچھ ساتھ ہوپایا انہوں نے آج اپنے کالم میں بھی گوئی لکھا ہے تو میں اس حوالے سے انہیں خاص طور پر نجم ملی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مطالعہ فرمائیے سورہ نساء کا اگر آپ مسلمان ہیں سمجھتے ہیں آپ آپ کا ایمان ہے قرآن مجید پہ تو آپ مطالعہ فرمائیے سورہ نساء کا اس میں کیا حدودوں کا یوں ہے میں نے اتفاق سے تفیم القرآن کا مطالعہ کیا سورہ نساء اس کے پہلی جلد تفیم القرآن کی اس کے سفر تین سو انیس آپ نکالیے اس میں آیات جو ہے چھپن سے انسٹھ تک وہ خاص طور پہ ردیٹ کا سمرت اور خاتون کے رشتے کے حوالے سے اگر ذات باری تالا کا یہ اپنی یعنی یہ ہم مخلوق ہے نا ان کی انہیں تو پتا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو یعنی کہ کن فاجقون کا جو اختیار ہے وہ انسان کے پاس تو نہیں وہ تو ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے نا اسے پتا ہے کہ انسان نے میرے بنائے ہوئے انسان نے کیا کرتا ہے تو اس کو ضابطے میں لانے کے بھی ذات باری تعالیٰ نے خود ارشادات کروائی تو اس نے اگر ذات باری تعالیٰ یہ کہہ رہی کہ اگر آپ کو خطرہ ہے اسی خاتون سے اب آپ اپنی اور سے یہ سرکشی اختیار کر رہی ہے تو آپ اسے سمجھائیں نئی سمجھتی زبان سے نہیں سمجھتی تو آپ اسے اذیت کے تحت سمجھائیں ہمارے اسے باقاعدہ الفاظ ہیں اس حکمت کو کیا ہم انسان نگیٹ کر سکتے ہیں جو اس کے بنائے ہوئے اس کی مخلوق ہیں میرا خیال ہے ایسی باتیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ اگر ان کو ہم تصدیق کا نشانہ بنائیں گے اس حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں کہ خواتین کے حقوق غصب کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سوسائٹی میں پیدا ہو ہمیں یہی میں چکار رہا ہوں کہ ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس میڈیم کو استعمال کرنا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کرنا ہے گرد کی صفائی کے لیے استعمال کرنا ہے مزید گند ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرنا دوسری بات میرا خیال ہے پی ایف یو جی کے صدر انہوں نے فرمایا ایک پالیسی کے حوالے سے کہ اخبارات کی جو پالیسی ہے وہ اشتہارات سے بزنس سے ریلیٹ کرتی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے ادارے کی ہی بات کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے ہر ادارے کی پالیسی بزنس سے ریلیٹ نہیں کرتی میرا ذاتی ایک مشاہدہ ہے ہماری پالیسی جو ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خاص طور پہ اس بارے میں Uh, مجید نظامی صاحب حیات تھے اس وقت لیکن چار سال پہلے کی بات ہے یہاں ایک انڈیا اور پاکستان کے تاجروں نے ان کی کمبائنڈ تنظیم ہے لاہور میں ایک اجتماع کیا تھا تو تین دن کا اجتماع تو اس کا اشتہار وہ میرے پاس لے کر آئے کمبائنڈ اشتہار فل پیج اشتہار اس کی قیمت تھی پندرہ لاکھ روپے میں نے نظامی صاحب سے بات کی کہ یہ اشتہار ہے اس کی لینگویج بھی وہ ظاہر ایک پاک انڈیا ریلیشن کے حوالے سے وہ امن کی آشا کا جو ایک دوسرے میڈیا گروپ کا ہے مانو تو اس سے مطابقت رکھتی تھی تو میں نے نجاب صاحب سے بات کی میں نے کہا یہ اشتہار آیا آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری یہ پالیسی ہے نظام صاحب نے دیکھا اور کیٹیگری کے لیے انہوں کہا کہ یہ اشتہار نہیں جائے گا آپ انہوں نے فرمایا کہ پالیسی لیٹ کرتی ہے آج کل تجارت سے اسی طرح آپ میں سے کئی حضرات کے ذہن میں ہوگی جب ڈاکٹر قدیر خان کو حراست میں لیا جنرل مشرف ہو تو نوای وقت نے ایک پاکستانیت کے حساب سے ان کی پاکستان کی پاکستان کی استحکام کی جتنی خدمات ہیں نوای وقت نے ایک سلسلہ شروع کیا اشتہار کی شکل میں قدیر خان کی رہائی کی وہ دو سال تک چلتا رہا وہ سلسلہ فری اشتہار ہم لیتے تھے اور اس کے رد عمل میں ہمارے سارے حکومتی اشتہار جو ہیں وہ بند دو کہ آپ نے حکومت کو چیلنج کیا ہے اس کو ڈاکٹر ایک خان کو اگر حراست پر وہ جو صاحب کا ایک تھا جس انہوں نے اعتراض کرایا تھا ان سے ٹیلی ویژن پر لا تو دو سال تک دوائی وقت نے خسارہ برداشت کیا ڈاکٹر ایک یو خاں کی رہائی کے لیے اس اشتہار کی طرف تو یہ قدریں ہوتی ہیں صحافت میں بھی قدریں ہیں اگر آپ اس کو جانچے اس طرح کہ ہر میڈیا گروپ جو ہے وہ صرف اپنے کاروباری مفادات کو پیچھے نظر رکھتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس لیے جو پالیسی ہے یقینا ہم نے اپنی پالیسی کے حساب سے اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے مضمون نگاروں کو کالن نگاروں کو اور اس حساب سے ہی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے نئے لکھنے والے جو حضرات ہیں یہ مجھے تو اس حوالے سے خوشی ہے کہ انہیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے یہ انٹرنیٹ کی شکل میں بیٹھا بنایا اور اتنا آسان پلیٹ فارم ہے کہ کوئی تردب بھی نہیں کرنا پڑتا کوئی, کوئی اتنا لمبے چوڑے اقراجات بھی نہیں کرنا پڑتے آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ آپ نے بنانا ہے بگاڑنا ہے وہ سب آپ کی اختیار پہ ہے تو اگر آپ اچھا کریں گے اس سوسائٹی کے لیے اس میڈیم کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ یقیناً جی خدمت کریں گے اس سوسائٹی کی میری آج آپ سے یہی استدا ہے کہ اس آزادی جو آپ کو ملی ہے اس میڈیم کے ذریعے اس کو آپ ذمہ داری سے استعمال کیجئے کسی کی دل آزاری کے لیے استعمال نہ کیجیے شطر بے معاشرے کی تشکیل استعمال نہ کیجیے اخلاقیات کو بھڑکانے کے لیے استعمال نہ کیجیے جو ایک سوسائٹی کہ ہم متقاضی ہیں جس سوسائٹی کے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اس میڈیم کو گروتار رہے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے انہوں نے ایک اہتمام کیا آج اس تقریب کا بھی اور اس کتاب کا بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور میری یہ رائے ہے کہ جس خاتونوں مرد نے بھی اپنا بلاگ بنایا ہوا ہے اور جو اپنے تحریریں اس میں شامل کرتا ہے تو وہ خود اپنے طور پر اپنی تحریریں اکٹھی کرتا رہے اور کتابیں شکل دیں اس کو تو اس سے بھی ایک یعنی کہ ایک یہ جو کتاب کی اہمیت ہے اس کا تو ظاہر اس سے تازہ ہو رہا ہے کہ بلاخر ضرورت اس میڈیم کو بھی پرنٹ تک لانے کی ہی پڑی ہے یہ اہمیت ہے ایک لکھا ہوا جو لفظ ہے یہ محفوظ رہتا ہے بولا ہوا لفظ تو ہوا میں تحریل ہو جاتا ہے اسی طرح یہ اس میڈیا پر بھی جو کئی باتیں آتی ہیں کئی وہ آہ تحریریں آتی ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہے لیکن جو ایک پبلش شکل میں آپ کے سامنے ہوگا وہ ہمیشہ ڈلیٹ آپ کے پاس موجود ہے اس لیے اس میڈیم کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے آپ خود کو پرنٹ میڈیا کی طرف لائیے آپ ایک کیریبر ہے صلاحیت ہے استعداد ہے تو آپ کو جگہ ملتی رہے گی پرنٹ میڈیا پر انشاءاللہ شاء اللہ بہت مہربانی آپ کی بہت شکریہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ بالکل آخری لمحوں پر ہے اور میں تقریب کے آخر میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فارملی شکریہ کہ یہ میں اعتماد کرتا ہوں جناب ساجد شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور احباب کا شکریہ ادا اللہ الرحمن الرحیم موزد مہمان نے گرامی اردو بلاگرس اور شرکائے محفل چونکہ وقت پہلے ہی کافی گزر چکا ہے گزارشات انتہائی اقتصار کے ساتھ آپ گوشت کی جاتی ہیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مہمان نے خصوصی کا گو کہ یہ تقریب ایک کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں منعقد کی گئی لیکن یہ تقریب اس لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے کہ انٹرنیٹ پر لکھنے والے لکھاریوں کو اس کے توثے سے پہلی بار عام پبلک تک پہنچایا گیا اس کی کوشش کی گئی ہے کم سے کم وقت کی قلت تفصیلات میں جانے کی اجازت نہیں دیتی بس اتنا کہوں گا کہ مختلف جناب رمضان رفیق اور جناب خاور پھوکھر صاحب نے ان کی مسائی کی بدولت نہ صرف اردو بلاگ کی تاریخ میں پہلی بار اس کتاب کو ایک دستاویزی شکل دی گئی بلکہ خابر پوکھر صاحب جاپان میں مقیم ہوتے ہیں ان سے جب بھی ملاقات ہوئی آن لائن تو ان کی ایک خواہش تھی کہ انٹرنیٹ پر بہت سارا مواد اردو زبان میں ایسا پڑا ہے جس کو کوئی پبلشر محض اس لیے نہیں چھاپتا کہ اس میں مالی منفیت نہیں ہے انہوں نے مجھے بہت بار تجویز پیش کی اور ایک ناشر ہونے کے ناطے میرا بھی بہت دل چاہا کہ ایسی کتابوں کو کبھی سامنے لاؤں مسئلہ یہ تھا کہ یہ کام ایک بندے کے کرنے کا نہیں ہوتا مالی اور مادی وسائل کے علاوہ انسانی وسائل کا مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے خاور کھوکر اور رمضان رفیق صاحب کی شکل میں مجھے یہ وسائل میسر آئے اس کتاب کے تکنیکی امور گو کہ میں نے دیکھے اور اس کو کتاب کی شکل میں آپ تک پہنچانے میں دن رات ایک کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا یہ آغاز ہے ہمیں اسے آگے جانا ہے مخصل میں ابھی اپنے محترم بلاگرس ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اس سلسلے میں حافظ محمد صاحب حافظ محمد زہد صاحب کی خدمات بہت اعلیٰ درجے کی ہیں جنہوں نے یہ کتاب کمپوز کی جناب محترم ریاض شاہد صاحب نے جو کہ اردو بلاگنگ میں شروع سے انوالو ہیں انہوں نے ہمیں اپنے تجربات سے نوازا جناب فخر نویز صاحب جناب نجیب عالم صاحب محترم ایم بلال ایم جو کہ کمپیوٹر کو اردو دام بنانے کے سافٹ ویئر کے بانی ہیں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ بات طے شدہ ہے کہ نوجوانوں کو شامل کیے بغیر کوئی تحریک بھی اپنی کامیابی سے دو چار نہیں ہوتی اس کتاب کو سامنے لانے کا مقصد جہاں اردو بلاگرس کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے وہاں نوجوان نسل کو اردو زبان کی طرف راغب کرنا بھی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے خصوصی کوشش کی ہے کہ فیملیز کو قائل کیا جائے کہ اپنے بچوں کو یہاں لے کے آئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو یہ بھی پہلی بار ہوا ہے تکنیکی امور کے حوالے سے دیکھا جائے تو محترم جناب زبیر صاحب زبیر اکرم صاحب اور آتف شیخ صاحب انہوں نے کتاب کی تکنیکی تقنق، امور میں ہماری بہت معاونت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں لیکن پاکستان سے باہر رہ کر اس نے قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا ان میں ڈاکٹر راجہ افتخار عامن صاحب ہیں چین سے محمد سلیم شانتو صاحب ہیں اور سعودی عرب سے محترمہ کوشت بیگ صاحب ہیں میں ان سب افراد کا فردم فردن شکریہ ادا کرتا ہوں اور سٹیج پر تشریف اور مہاموزہ مہمان گرامی کا ایک بار پھر شکریہ بہت مہربانی لیڈی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اور میں اس سے پہلے کہ کھانے کے بارے میں بات کروں ہمارے جو کالوس دوست ہیں وہ ہمارے لیے کچھ پھولوں کا تحفہ لے کے آئے ہیں امید رضاقی صاحب وہ آئیے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ پھولوں کا تحفہ جو ہے وہ ہمارے خصوصی کو پیش کر دیجئے ہم سب کی طرف سے یہ جناب آصف صاحب پلیز کاور صاحب پلیز یہ گلدستہ پیش کر دیجئے اور جو حضرات کسی اور چیز کی رونمائی کا انتظار کر رہے ہیں میں ان سے اعتماد کرتا ہوں کہ مہمانوں کو پہلے موقع دے دیں کھانا انف ہے ہمارے پاس 90 لوگوں کا کھانا ہے تقریباً اور اس اتنے ہی لوگ ہیں خدا ہلچل اتنی نہ مچائیے گا بڑا مناسب کھانا ہے اچھا کھانا ہے اور اس حوالے سے بے تقتیبی نہ کیجیے گا خدا اور بہتر یہ ہے کہ جو مہمان ہیں ان کو پہلے کھانا لے لینے دیں باقی کرتی تو یہ اپنی مرضی ہے تو بہت شکریہ تھینک یو آج کے پروگرام میں آنے کے لیے السلام علیکم سر سر ہمیں تو آپ سے ملے کا بزی ہے ذرا